یا نور اللہ سلسلہ ہےکام حج اور الحمدللہ عز از وجل اس سلسلے کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن یعنی حج سے متعلق یہ سلسلہ ہے اور اس میں حج کا طریقہ کار اور اس کے مسائل اور حج گویا کے قدم با قدم اس سلسلے میں سمجھایا بھی جاتا ہے اور سکھایا بھی جاتا ہے مفتی علی اصغر اتاری مدنی مدض اللہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں آپ کے سوالات بھی سلسلے میں شامل ہوتے ہیں کال کے ذریعے واٹس ایپ کے ذریعے اور ٹیکس پیغامات کے ذریعے اس کے علاوہ سلسلے میں مختلف سیگمنٹس مختلف مدنی سے شامل ہوتے ہیں جی ہاں آج بھی کچھ ہمارے مدنی سے شامل ہیں جس میں بالخصوص سمجھیے ایک نقشے سے ایک نقشے کے ذریعے جغرافیائی نقشے کے ذریعے ہم کچھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور آج بھی ایک بہت ہی بلکہ تین بہت اہم حدود انشاءاللہ شاء اللہ نقشے کے ذریعے مفتی صاحب سمجھائیں گے اس کے ساتھ اصطلاحات حج واجبات حج اور دیگر بھی جو بھی چیزیں ہوں گی انشاءاللہ سلسلہ جیسے جیسے آگے بڑھے گا تو آپ ملاحظہ کریں گے بلاوا ہے حاضری کا تڑپ ہے لگن ہے اور منظوری ہے وہاں سے تو انشاءاللہ شاء اللہ ہم بھی جائیں گے آپ بھی جائیں گے اور سلسلے میں شامل کریں گے ایک مدنی گلدستہ ہے اور بڑی محنت سے بنایا گیا ہے اور اس کی جو کریکشن ہے یا یوں کہہ لیجئے اس کی جو تفتیش ہے وہ کئی مرحلوں پہ جا کر ہوئی ہے کئی دنوں کی محنت ہے وہ اب ایک نقشے کے ذریعے آپ نے ایک تھیم دی تھی ذہن دیا تھا کہ اس طریقے سے حرم ہل آفاق کو واضح کرنا کیا کہیں گے رب سلاد وسلام ابالحیم سب سے پہلے تو میں یہ کرتا چلوں کہ آج جو ہے وہ ہم حج کا احرام باندھنا باندھنے پر گفتگو کریں گے حج کے احرام سے لے کر منا ہوتے ہوئے عرفات پہنچیں گے اللہ نے چاہ تو اب احرام کے تعلق سے بڑی ہی بنیادی بحث ہوتی ہے کہ آفاق ایک علاقہ ہے کون ہے وہ جو آفاقی کہلاتے ہیں حرم ایک علاقہ ہے کون ہے جو حرم میں رہنے والے کہلاتے ہیں یا مکے کہلاتے ہیں اسی طریقے سے ہل ایک علاقہ ہے کون ہے وہ جو ہلی کہلاتے ہیں حرم آفاق اور ہل کے تعلق سے ایک جغرافیائی نقشہ جو بہت سارے سوالات کا جواب دے گا آئیے دیکھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اس نقشے کی طرف <تصفيق> <تصفيق> حرم مقدس وہ سرزمین ہے جس کے احکام بقیہ خطہ زمین سے مختلف ہیں مکہ مکرمہ پورے شہر کی اکثر آبادی حرم پر مشتمل ہے اور مدینہ منورہ کو بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم نے حرم قرار دیا حرم کے چند احکام یہ ہیں بہار شریعت میں ہے مکہ معظمہ کے گردہ گرد کئی کوس تک حرم کا جنگل ہے ہر طرف اس کی حد بنی ہوئی ہیں ان حدوں کے اندر تر گھاس اکھیڑنا خودرو پیڑ کاٹنا وہاں کے وحشی جانور کو تکلیف دینا حرام ہے یہاں تک کہ اگر سخت دھوپ ہو اور ایک ہی پیڑ ہے اس کے سائے میں ہرن بیٹھا ہے تو جائز نہیں کہ اپنے بیٹھنے کے لیے اسے اٹھائے اور اگر وحشی جانور بیرون حرم کا اس کے ہاتھ میں تھا اسے لیے ہوئے حرم میں داخل ہوا اب وہ جانور حرم کا ہو گیا فرض ہے کہ فورن فورن چھوڑ دے مکہ معذمہ میں جنگلی کبوتر با ہیں ہر مکان میں رہتے ہیں خبردار ہرگز ہرگز نہ اڑائے نہ ڈرائے نہ کوئی ایزا پہنچا کہ جب وہاں کی جانور کا ادب ہے تو مسلمان انسان کا کیا کہنا یہ باتیں جو حرم کے متعلق بیان کی گئیں احرام کے ساتھ خاص نہیں احرام ہو یا نہ ہو بہر یہ باتیں حرام ہیں حرم کے مزید احکام جاننے کے لیے بہار شریعت کا مطالعہ کریں حج اور عمرے میں حرم حل اور آفاق کا سمجھنا نہایت اہم ہے آئیے ایک جغرافیائی نقشے سے سمجھتے ہیں کہ حرم کہاں سے کہاں تک مشتمل ہے مذکورہ نقشے میں گلابی یعنی پنک رنگ حرم کی نشاندہی کر رہا ہے اور سبز یعنی گرین مقام ہل کی نشاندہی کر رہا ہے جبکہ پیلا یعنی یلو رنگ آفاق کو ظاہر کر رہا ہے نیلا یعنی بلو جگہ سمندر کو ظاہر کر رہی ہے لیکن یہ بھی ماں سوائے جدہ کے ساتھ تھوڑی بہت جگہ کے آفاق میں شامل ہے اور میقات سے باہر ہے یاد رکھیے جو لوگ حرم میں رہتے ہیں وہ مکی حرمی یا اہل حرم کہلاتے ہیں مکہ شہر کی آبادی بہت پھیل چکی ہے آبادی کا کچھ حصہ وہ ہے جو حرم سے باہر ہے جیسے نواریا شرایہ کالونی کا کچھ حصہ شرایہ مجاہدین جو ہی آبادی کا کچھ حصہ جو لوگ ہل میں رہتے ہیں وہ ہلی کہلاتے ہیں جو لوگ ہل سے باہر رہتے ہیں وہ آفاقی کہلاتے ہیں میقات پانچ ہیں نمبر ایک ابیار علی جس کا پرانا نام ظلم ہے نمبر دو کہ رابق شہر کے قریب واقع ہے نمبر تین ذات عرق نمبر چار قرن المناسل جس کا آج کل نام سیل کبیر ہے نمبر پانچ یلم مکہ مکرمہ میں اگر کوئی آکر عمرہ یا حج کرنا چاہتا ہے تو اسے حرم سے باہر مثلاً مسجد عائشہ جو کہ تنعین پر واقع ہے وہاں جانا پڑے گا یا, حدیبیہ یا ادات لبن یا, یا پھر خارج حرم کسی بھی جگہ سے احرام باندھے گا براہ راست مکہ شریف جانے والے کے لیے جس طرح میقات کو بغیر احرام عبور کرنا جائز نہیں یوں ہی محاذات میقات کو بھی بغیر احرام عبور کرنا جائز نہیں آفاق سے مکہ مکرمہ آنے والا بلا احرام میقات میں داخل ہو جائے تو محاذات میقات پر جا کر بھی احرام کی نیت کر سکتا ہے ماشاء اللہ یہ میقات وغیرہ اس میں سمجھائے گئے اب ہم اپنے اگلے مدنی دستے کی طرف بھی بڑھیں گے اور پھر انشاء اللہ آپ کی کوس بھی شامل کریں گے اس سے پہلے ہم بڑھیں گے اس طلاحات کا ہمارا جو مدنی گلدستہ ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں جی سل الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جی ناظرین آج تو ویسے بھی حج کا احرام باندھنا ہے اور حج کا احرام باندھنے کے بعد حج کی صحیح بھی ہوتی ہے اور حج کی صحیح کرنی ہو تو طواف بھی ہوتا ہے تو بڑی ہی اہم اہم اصطلاحات ہیں آج اس میں اجتباح ہے اصطلاح ہے تلبیہ ہے رمل ہے محترم اور پیارے اسلام بھائیو طواف کے تعلق سے ایک سنت ہے استباع کرنا اجتبا کب کیا جاتا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے اس تعلق سے آئیے دیکھتے ہیں اصطلاحات کے سیگمنٹ میں کہ استفاع کرنا کسے کہتے ہیں استفا استبا حالت احرام میں اختیار کی جانے والی ایک مخصوص حیت کا نام ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ طواف شروع کرنے سے پہلے چادر کو دائیں بغل کے نیچے سے نکالیں اس طرح کہ دایا موڈا کھلا رہے اور دونوں کنارے بائیں موڈے پر ڈال دیں اجتبا جب بھی کرنے کا موقع ہوگا طواف کے تمام چکروں میں کرنا ہوگا طواف کے علاوہ کوئی ایسا موقع نہیں جہاں استبا کرنا سنت یا با ثواب ہو دوران طواف اگر نماز پڑھنا پڑ جائے تو استبا ختم کر کے کندھا چھپا لیں گے پھر جب طواف دوبارہ شروع کریں تو دوبارہ استبا کر لیں یوں طواف کے بعد بھی اس ختم کر دیں یاد رہے کہ رمل کی طرح استبا بھی ہر طواف میں سنت نہیں بلکہ اس میں سنت ہے جس کے بعد سعی کرنے کا ارادہ ہو یاد رہے کہ استبا صرف مردوں کے حق میں سنت ہے عورتوں کے حق میں سنت نہیں کیونکہ عورت کو سوائے پانچ اعضا یعنی دونوں ہاتھ دونوں پاؤں اور چہرے کے علاوہ تمام اعضا کو چھپانا لازمی ہے استباع سنت موقع ہے اس کا ترک اساعت ہے جو محترم اور پیارے کرم اور مدر جانے کے ناظرین آپ نے دیکھا اجتباع کیا ہوتا ہے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے اجتباع صرف طواف کی سنت ہے اور ہر طواف کی نہیں بلکہ اس طواف کی سنت ہے کہ جس کے بعد صحیح کرنا ہوتی ہے اب صحیح کہاں کرنا ہوتی ہے میں اس کی تفصیلات کرتا ہوں نمبر ایک عمرے کا جب طواف کیا جائے گا تو عمرے کے بعد صحیح کرنا ہوتی ہے عمرے کا ایک حصہ ہے صحیح کرنا تو عمرے کے طواف میں استفاع ہوگا اسی طریقے سے کوئی شخص آ کر طواف قدوم کرتا ہے اور حج کی صحیح حج سے پہلے کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی استفاع کرے گا اسی طریقے سے اگر کسی نے طواف زیارت کے بعد حج کی صحیح کرنی تھی عام طور پر تو ایسا ہوتا ہے کہ طواف زیارت سادہ لباس میں ہوتا ہے اور احرام کھل گیا ہوتا ہے بالفل احرام نہیں کھلا تھا حالت احرام میں ہی وہ طواف زیارت کر رہا ہے تو اب جب وہ طواف کرے گا اور اس طواف کے بعد صحیح بھی کرنی ہے تو ظاہر بات ہے اب ایسے موقع پر بھی استفاع ہوگا تو استفاع ہر طواف کی بھی سنت نہیں ہے اس طواف کی سنت ہے جس طواف کے بعد صحیح کرنا ہوتی ہے اور یاد رہے کہ استباء اور رمل ان دونوں کا گہرا تعلق ہے استباع اصل میں رمل کی حییت کو مزید بڑھانے کے لیے اور رمل کی معاونت کے لیے یہ کیفیت اختیار کی جاتی ہے تاکہ جو رمل کا عمل ہے وہ بہتر طریقے سے ہو سکے رمل کا مقصود تھا کفار پر دبدبا ڈالنا اور استباء کرنے سے مزید ایک کیفیت پہلوانوں جیسی آتی ہے تو اجتباء آپ نے جانا اجتبا کیا ہوتا ہے اب رمل کا تذکرہ ہوا رمل کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کے ذہن میں سوالات پیدا ہو رہے ہوں گے اس کا عملی طریقہ کار کیا ہے مطلب کوئی کر کے بتائے کہ رمل کیسے ہوتا ہے تو آئیے اگلا جو ہم پیک دکھانے جا رہے ہیں اگلا جو گلدستہ دکھانے جا رہے ہیں وہ رمل کے تعلق سے ہے رمل کیا ہوتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور رمل کے تعلق سے مختصر تعارف کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں رمل کے حوالے سے ایک مختصر پیکس رمل رمل کے معنی یہ ہیں کہ آدمی جلدی جلدی چھوٹے قدم رکھتا کندھے ہلاتا چلے جیسے طاقتور اور بہادر لوگ چلتے ہیں اور چلنے میں نہ کودے اور نہ دوڑے رمل کرنے کا جب موقع ہوگا تو طواف کے صرف ابتدائی تین پھیروں میں ہی کرنا ہوگا رمل صرف مردوں کے حق میں سنت ہے عورتوں کے حق میں نہیں یاد رہے کہ ہر طواف میں رمل سنت نہیں بلکہ رمل اس طواف میں سنت ہے جس کے بعد سعی کرنے کا ارادہ ہو واضح رہے کہ رش کے باعث دوسروں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تو رمل نہ کریں کہ رمل سنت معدہ ہے جب کہ لوگوں کو اذیت سے بچانا واجب ہے البتہ طواف کرتے ہوئے جب جب موقع ملے یعنی رش نہ ہو تو رمل کرے ورنہ نہیں کعبہ شریف سے قریب رہ کر طواف کرنے میں رمل کا موقع کم ملے گا درمیانہ رش ہو تو مطاف میں کعبہ شریف سے قدرے فاصلہ رکھ کر رمل کا موقع مل سکتا ہے اگر کسی سبب ابتدائی تین پھیروں میں رمل نہ کیا تو اب اس کے سبب آخری پھیروں میں رمل نہیں کرے گا جی محترم اور پیارے رمل کے تعلق سے مختصر گفتو آپ نے سنی استعلام ایک بڑی ہی اہم چیز ہے طواف کرنے کے تعلق سے استعلام کی مختلف صورتیں ہیں ہسب موقع استعلام کیا جاتا ہے تقریباً چار صورتیں استعلام کی بنتی ہیں چار مختلف طریقے بنتے ہیں استعلام کرنا سنت موقع ہے یعنی طواف جب شروع کیا جائے تو پہلے استعلام کرتے ہیں سنت موقع ہے اور اختتام جب کیا جائے اختلاع کرتے ہیں سنیں تو موقع ہے اس کے علاوہ ہر مرتبہ جب خانہ کعبہ کے چکر لگاتے ہوئے حجر اسود کے سامنے آئیں گے تو ہر مرتبہ جو ہے حضر اسود کے سامنے جب آئیں گے تو اختلام کیا جائے گا تو اشتلام جو ہے وہ بقیہ چکروں میں کرنا مستحب ہے تو آئیے دیکھتے ہیں محتمر پہلے سنے بھائی اور منچنے کے ناظرین استلام کیا ہوتا ہے استلام کا تعارف کیا ہے استلام کے تعارف کے تعلق سے ایک مختصر پیتی استلام حجر کو بوسا دینے یا ہاتھ یا لکڑی سے چھو کر چوم لینے یا اشارہ کر کے ہاتھوں کو بوسہ دینے کو استلام کہتے ہیں طواف شروع کرتے وقت اور اختتام میں استلام کرنا سنت معدہ ہے جبکہ ہر پھیرے میں استلام کرنا مستحب ہے فقہ کرام نے استلام کی ادائیگی کے چند مدارج بیان کیے ہیں نمبر ایک دوسروں کو ایزا دیے بغیر اگر میسر ہو سکے حجر اسپت پر دونوں ہتھیلیاں اس طرح رکھیں جیسا کہ سجدے میں رکھتے ہیں اور ان کے بیچ میں منہ رکھ کر یوں بوسا دیں کہ آواز پیدا نہ ہو اگر ہو سکے تو تین بار ایسا ہی کریں اور یہ موقع مل جائے تو یہ خوشی جانیں اور اس پر شکر بجا لائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس بابرکت پتھر پر اپنا منہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے جس پر سلطان دو جہاں محبوب رب عالمیاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم نے اپنے لبھائی مبارکہ کو مص فرمایا فقاہ کرام نے یہ بھی مستحب قرار دیا ہے کہ موقع ملے تو پیشانی اس انداز پر رکھے جیسا سجدے میں رکھی جاتی ہے نمبر دو اور اگر یہ ہجوم کے سبب نہ ہو سکے تو نہ دیگر حاجیوں کو ایزا دے نہ خود تکلیف میں پڑے بلکہ منہ سے چومنے کے بجائے ہاتھ سے چھو کر ہاتھوں کو چوم لے نمبر تین اور اگر ہاتھ نہ پہنچے تو لکڑی وغیرہ ہاتھ میں موجود کسی چیز سے چھو کر اسے چوم لے نمبر چار اور جو یہ بھی نہ ہو سکے تو سنگ اسوت کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو اور اپنے دونوں ہاتھوں کو حجرے اسوت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بلند کرے تصور یہ کرے کہ گویا اس نے اپنے ہاتھ سنگِ اسوت پر رکھے ہوئے ہیں اور اشارے کے بعد انہیں چوم لے یہ خیال رہے کہ بوسے کی آواز پیدا نہ ہو اور اسی حالت میں بسم اللہ تکبیر و تحلیل حمد و درود اور دعا پڑے بسم اللہ والحمدللہ للہ و اللہ اکبر و سلامت و رسول اللہ استلام بغیر درود و سلام یو ہی تکبیر و تحلیل کے ہو جاتا ہے البتہ استلام کرتے وقت تکبیر و تحلیل درود و سلام وغیرہ پڑھنا مستحب ہے تلبیہ آپ نے بہت ساری مرتبہ سنا ہوگا پڑھا بھی ہوگا لیکن تلبیہ کا تعلق احرام کی نیت سے بڑا ہی گہرا ہے پہلے تو آئیے طلبیہ سنتے ہیں لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك الحمد والنعمه لك لا شريك لك لبيك اللهم, لبيك, اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك تلبیا کیا ہوتا ہے حج کی نیت کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے آئیے دیکھتے ہیں مختصر گلدستے میں تلبیا کے تعلق سے اہم مضامین طلبیا تلبیہ احرام شروع کرنے کے لیے ایک لازمی جز اور نیت احرام ہی کا ایک حصہ ہے لہذا احرام کے لیے ایک مرتبہ زبان سے کم از کم اتنی آواز سے لبئی کہنا کہ خود سن لے ضروری ہے اور اگر اس کی جگہ سبحان اللہ یا الحمد لا الہ الا اللہ یا کوئی اور ذکر الہی احرام کی نیت سے کیا تو بھی احرام شروع ہو جائے گا البتہ مصنون یہی ہے کہ معروف کلمات پر مشتمل تلبیہ پڑھا جائے یعنی لبیک اللہ لبیک کا لا شریک لکا لبیک انمدہ و نعمت لکا ولک لا شریک لگ اسی طرح تلبیہ کے قائم مقام کام کرنے سے بھی تلبیہ ادا ہو جائے مگر فی زمانہ ایسا کرنا عملن دشوار ہے قائم مقام کام کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی بدنا یعنی اونٹ یا گائے کے گلے میں ہار ڈال کر حج یا عمرہ یا دونوں یا دونوں میں سے ایک یا غیر معین کے ارادے سے ہانکتا ہوا لے چلا تو محرم ہو گیا اگرچہ لبئی نہ کہے مگر لبیک نہ کہنا برا ہے کہ ترک سنت ہے احرام باندھنے کے بعد تلبیہ کا تکرار کرنا مستحب ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر تبدیلی کیفیت پر تلبیہ کہا جائے اور ہر مرتبہ تین دفعہ تکرار بہتر ہے عمرہ کرنے والا جب طباع شروع کرنے کے لیے استلام کرنا چاہے گا تو اس وقت تلبیہ کہنے کا عمل ختم ہو جاتا ہے البتہ عمرہ کرنے والا اگر حج خران کے احرام میں تھا تو طواف کے بعد تلبیہ جاری رکھے گا حج کا احرام باندھنے کے بعد بھی تلبیہ کا تکرار جاری رکھا جائے گا البتہ جب پہلے دن کی رمی کرنے لگے تو اس وقت تلبیہ کہنے کا عمل ختم ہو جاتا ہے Allah, ابھی ہم بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف اور انشاءاللہ شاء بھی لیں گے لیکن پہلے حج قدم با قدم سیگمنٹ جو ہے ہمارا مدنی گلدستہ جو ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں حج قدم با قدم سفر حج قدم با قدم پہلے ہم نے اس گلدستے میں عمرے کے تعلق سے گفتگو کی تھی کہ عمرے کی ادائیگی جو ہے کس طرح ہوتی ہے محتمر پیس ہیں اور مد کے ناظرین بالخصوص وہ حضرات جو حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں یا لے جا چکے ہیں اور وہاں بیٹھ کر ہم دیکھ رہے ہیں. حج کا احرام باندھنا عام طور پر پاکو ہند سے جانے والے حج متو کرتے ہیں عمرے کا احرام مانتا جاتے ہیں اور وہاں جا کر عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں پھر وہ حج کا احرام مانتے ہیں البتہ اگر کسی نے حج کران کا احرام باندھا ہوا ہے یا حج افراد کا احرام باندھا ہوا ہے وہ تو جب سے باندھا ہوگا تب سے وہ کنٹینیو رہے گا اور عرفات سے آنے کے بعد ہی اپنے وقت پر وہ احرام کھلتا وہ حضرات جنہوں نے عمرے کا احرام کھول دیا ہے عمرے سے فارغ ہو گئے ہیں وہ لوگ حج کا احرام کب باندھیں گے کیسے باندھیں گے سنت یہ ہے آٹھ زلچا کو مینا کے لیے نکلا جائے آٹھ تاریخ کو یوم ترویہ کہتے ہیں یوم ترویہ کہنے کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ اس دن اہل عرب جو جانور ساتھ لے کر آئے ہوتے تھے جو حجف قربان ہونا ہوتے تھے انہیں باقاعدہ جو ہے انہیں پانی وغیرہ پلاتے تھے اور خوب ان جانوروں کے ساتھ وقت گزار کر ان ایک احتمام کی کیفیت ہوتی تھی اس دن آٹھ ذوالحجہ کو یوم ترویہ کہا گیا اور بھی اس کی وہ ہے اس لفظ کے وجہ تسمیہ ہے ترویہ تربیت یوم ترویہ کو ترویہ کیوں کہا جاتا ہے تو آٹھ ذوالحجہ کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے سنت یہ ہے کہ فجر پڑھ کر یہاں سے روانہ ہو یعنی مکہ مکرمہ سے فجر پڑھنے کے بعد جب سورج پورا نکل آئے اس وقت کا مکرمہ سے مینا روانہ ہوتے ہیں لیکن سب سے پہلے حج کا احرام مانتے ہیں حج کا احرام چونکہ کہ حج تمتو والے سارے ہی کے سارے مکہ مکرمہ میں ہوتے ہیں تو مکہ مکرمہ کے اندر یعنی حرم کے اندر سے جہاں سے بھی چاہیں وہ احرام باندھ سکتے ہیں یاد رکھیے کہ عمرے کا احرام ہوتا ہے جس کو باندھنے کے لیے مسجد عائشہ جانا پڑتا ہے اور حرم سے باہر جانا پڑتا ہے یعنی ہے جو حرم ہے اس سے باہر جا کر باندھتے ہیں لیکن جو حج کا احرام ہے اس کے باندھنے کی جو جگہیں ہیں وہ مختلف ہیں حج کے تعلق سے ہم نے واجبات حج آپ کے لیے تیار کر رکھے ہیں ان میں جو پہلا واجب ہے اس میں بہت تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ ہل والا کہاں سے احرام باندھے گا حرم والا کہاں سے باندھے گا آفاق والا کہاں سے باندھے گا تو آپ آزاد مکہ مکرمہ میں ہیں مکہ مکرمہ میں حج کا احرام باندھنا ہے حج کا احرام حرم سے حرم میں رہتے ہوئے کسی بھی جگہ سے باندھ سکتے ہیں آپ عزیزیہ میں رہتے ہیں شوقیہ میں رہتے ہیں آپ شارہ ابراہیم الخلیل پر رہتے ہیں اجیاد میں ہیں شامیہ میں ہیں کسی بھی محلے میں ہیں مکہ مکرمہ میں حدود حرم کے اندر آپ وہیں سے احرام ماندیں گے بہت لوگ پوچھتے ہیں ننوج بھائی جی کہ عزیزیہ حرم سے باہر ہے کہ حرم کے اندر ہے جی تو عزیزیہ جو ہے وہ اسی طریقے سے جیسے ہمارے یہاں پلازا ڈیفینس ہے یا صدر ہے اس طرح ایک ٹاؤن ہے کراچی شہر کا تو عزیزیہ ایک ٹاؤن کا نام ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں کہ عزیزیہ کوئی اور حرم سے باہر ہے یا کوئی اور شہر ایسا نہیں ہے تو حاجی جو ٹھہرتے ہیں ان کے ہوٹل حرم کے اندر ہی ہوتے ہیں حرم سے باہر حاجیوں کے ہوٹل نہیں ہوتے آپ چاہیں تو اپنے گھر سے بھی باندھ سکتے ہیں اور افضل یہ ہے کہ مسجد الحرام شریف سے باندھا جائے لیکن میں یہاں ایک بات ارض کروں بلکہ دو بڑی اہم باتیں ایک تو یہ ہے کہ جیسے ہی پانچ تاریخ آئے گی پانچ زلحجہ یہ سمجھے کہ مسجد الحرام کے پانچ کلومیٹر دور تک گاڑیاں نہیں آئیں گی پانچ کلومیٹر پانچ چھ سات جو تاریخیں ہیں پانچ پانچ کلو جیسے جیسے آخری تاریخ آتی ہے گاڑیاں نہیں آئیں گی دور دراز گاڑیاں اتاریں گی جیسے جیسے تاریخیں بڑھتی جائیں گی گاڑیاں مسجد الحرام شریف بند ہو جائیں گی بہت دور اتاریں گی اب سے پیدل چلنا ہوگا کچھ ایسے راستے ہوتے ہیں کہ جن راستوں کے ذریعے جو وہ نزدیک ترین آیا جا سکتا ہے سب کو نہیں پتا ہوتے ارض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی رہائش کا دور ہے اور مسجد الحرام شریف ایران ماننے آپ آئیں گے تو دشواری میں پڑ جائیں گے ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے آپ اپنے گھر سے ہی رام مان لیں جیسے عزیزیہ والوں کے قریب ہے مینا ٹھیک ہے بالکل دس منٹ کا راستہ ہے ٹھیک ہے بس میں ٹھیک ہے تو وہ اگر مسجد الحرام شریف آئیں گے تو عام روٹین یہ ہے کہ بیس پچیس منٹ لگ جاتے ہیں اور اگر ان دنوں میں آئیں گے تو لا محالہ انہیں دو تین گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں رش کی وجہ سے تو اگر یہ اپنے گھر سے ہی احرام مان لیتے ہیں اپنے ہوٹل سے جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں تب بھی کافی ہے وہ سب ایک یہاں پہ یہ کہ ایک شوق و بارفتی ہوتی ہے ایک دیوانگی بھی ہوتی ہے اب جب زیادہ فضیلت وہاں سے ہے تو چلو میں ہمت کر لیتے ہیں کچھ نہ کچھ کر لیتے ابھی تو بیٹھے ہوئے تھے آرام ہی تو کر رہے ہیں اب چل پڑے وہاں پہ مزید حرام احرام باندھنے کے لیے اب وہاں جا کے جب باندھتے ہیں نا جو کیفیات ہوتی ہوں گی تو وہ تھک جاتے ہیں اب وہاں جانا مشکل اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں یہ اہتمام ہے نہیں لوگوں کا ٹھیک ہے بہت کم لوگ ایسا کرتے ہیں ورنہ تو جو دوسری اہم بات میں اس کو نہیں لگا تھا وہ یہ تھی کہ مولم کی گاڑیاں ساتھ تاریخ کو ہی آ جاتی ہیں اور پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ جناب مینا جانا ہے اور فلاں وقت تیار رہے جی اتنے بجے سے اتنے بجے تک گاڑیاں آ جائیں گی تو اب یہ نہیں کرنا کہ جناب نئی آٹھ تاریخ کو فجر کی نماز مکے میں پڑھنے کے بعد پھر مینا جاتے ہیں اگر آپ نے حج کر رکھا ہے پہلے آپ کو پتا ہے کہ مینا کہاں ہیں خیمے کس طرح ہوتے ہیں اور آپ اپنے طور پر جا سکتے ہیں تو شاید آپ چلے جائیں لیکن اس کے علاوہ عام آدمی کافلے کے بغیر نہیں جا سکتا وہ پریشان ہو جائے گا کافلے کے ساتھ ہی رہے اگر وہ بوڑھا ہے یا خواتین ہیں تو وہ کیسے اپنے طور پر جائیں گی بہت مشکل ہو جاتی ہے تو ساتھ تاریخ کو ہوتا یہ ہے کہ ایک مولم کے پاس مثال کے طور پر مولم وہاں اس کو کہتے ہیں کہ جو وہاں کمپنیاں ہوتی ہیں حاجیوں کو جو وہاں سہولتیں دیتی ہیں اسے مولم کہتے ہیں تو اگر ایک مولم کے پاس پانچ ہزار حاجی ہیں Allah اس کے پاس چار بسیں ہوں گی تو وہ زہر سے شروع کرتا ہے ظہر سے شروع کرتے ہوئے فجر تک اور اگلے دن ہو سکتا ہے دس گیارہ بجے تک کنٹینیو ہوتا ہو تو اب ہوتا یہ ہے کہ کس کا کب نمبر آتا ہے کوئی پتا نہیں ہے لیکن وہ اندازن بتا دیتے ہیں کہ جناب اس شرط جو ہے وہ ہم لوگ آئیں گے اور تیار رہیں اور بل پھر اس کے بعد کسی کا انتظار نہیں ہوتا وہ آئیں گے پاسپورٹ جو ہے نا وہ جمع کریں گے گاڑی میں بٹھائیں گے انٹری کریں گے تو آپ اس سے پہلے پہلے حج کا احرام باندھ کر آ, تیار رہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ چادر وغیرہ پہن لیں نیت نہ کریں کیونکہ گاڑی ہو سکتا ہے بہت دیر سے آئے لیکن اگر آپ نیت کر بھی لیتے ہیں تو کوئی اتنا وہ نہیں ہے آپ وہیں مکھی میں کوئی لمبا چوڑا سفر نہیں ہے تو آپ نوافل پڑھ کے اور نیت کر کے تیار رہیں اور جیسی گاڑیاں آئیں گی آپ اس میں سوار ہو جائیں ٹھیک اور مینا جو ہے وہ اگر آپ آٹھ کی رات کو پہنچ جاتے ہیں اچھی بات ہے تو وہاں جا کر آپ آرام کر لیں آرام کرنے کے بعد جو اصل جو مینا کا قیام ہے وہ شروع ہوتا ہے زہر کے بعد سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر اثر، مغرب عشاء اور فجر کی نمازیں مینا میں پڑھی لیکن مینا جب آپ پہنچ گئے وہاں پہنچ کر کوئی کام نہیں کرنا سوائے نمازیں پڑھنے کے سوائے وہاں بیٹھ کر وظاہب پڑھیں اسکار پڑھیں آپ حالت احرام میں ہیں احرام کے لیے طلبیہ جو ہے بہترین وظیفہ ہے یہ جو رات ہے مینا والی رات اسے بہت ہی مبارک رات کہا گیا ہے یعنی جو رات نویں شب ہے جی وہ رات اب نویں شب کے تعلق سے بھی یہ ہوتا ہے کہ مصنون یہ ہے کہ عرفات کے لیے فجر مینا میں پڑھ کر روانہ ہو ٹھیک لیکن اس میں بھی گاڑیاں رات کو آنا شروع ہو جاتی ہیں کچھ حاجیوں کو مگر کے بعد ہی مینا گاڑیاں لے جاتی ہیں وہ بجائے اگلے دن کے جانے کے ایک دن پہلے چلے جاتے ہیں آٹھ تاریخ میں چلے جاتے ہیں بالکل افراد زیادہ ہونے کی وجہ سے راستے تو وہی ہیں راستے بھی زیادہ نہیں ہو سکتے تو گاڑیوں کا ٹرن اوور ٹریفک جام نہ ہو لوگ ایک ساتھ نہ نکلے تو گاڑیاں جو ہے اس میں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں حاجی جو ہے وہ عرفات رات کو ہی پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں صحیح. البتہ مسنون یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھی جائے مینا میں थी. اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب سورج بلند ہو جائے باہر شریعت میں لکھا ہے کہ مسجد خیف کے سامنے پہاڑ ہے اس پہاڑ کا نام ہے کوہ سبیر جب کوہ سبیر پر سورج اچھی طرح چمک جائے تو پھر یہ ہے کہ مینا کے لیے نکلیں اگرچہ کے حالات نے تھوڑی سی کروٹ لے لی ہے اور گاڑیوں کے ہم محتاج ہو گئے ہیں اور کافلوں کے محتاج ہو گئے ہیں پیدل جانے کا سلسلہ ہر ایک کے لیے ممکن نہیں لیکن بہرحال مسائل تو سیکھ لیں کہ مصرون طریقہ یہ ہے اگرچہ کی مجبوری میں ہم سے ادا نہیں ہو سکا تو اب بہار شریعت میں جو لکھا ہوا ہے کہ جی کوہے سبیر پر سورج چمکے اس وقت نکلیں اب کوہ سبیر پر سورج کب چمکتا ہے یہ بھی ایک سوال تھا جی تو اس سوال کے تلاش میں میں کافی عرصے سے تھا یعنی اس سوال کے جواب کے تلاش میں کافی عرصے سے تھا تو اس استفا رمضان مبارک میں جب حاضری ہوئی ہم مکہ مکرمہ بلکہ ہم واپسی میں شوال میں حاضر ہوئے تھے تو اسپیشلی ہم صبح کے وقت گئے کوہ سبیر کی طرف کوہ سبیر کے پاس گئے بالکل مسجد خیف کے سامنے کھڑے ہوئے اور پھر مشاہدہ کیا کہ سورج جو ہے وہ جو بہار میں لکھا ہوا ہے کہ سورج جب چمک جائے تو نکلے تو وہ گھڑے کے کس ٹائم چمکتا ہے تو ویسے تو ہم نے ریکارڈنگ ذرا اچھی طریقے سے کی تھی لیکن تھوڑی ریزولیشن اتنی اچھی نہیں ہوگی کسی ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے لیکن برہل گزارا ہے آئیے دیکھتے ہیں کلپ سورج کے تعلق سے کہ کوہ سبیر پر سورج کب نکلتا ہے Uh, اس وقت چھ بج کر پچیس منٹ ہو گئے ہیں اور پانچ بج کر بیالیس منٹ ایک جولائی دو ہزار سترہ کو مکہ مجھے ٹائم تھا تو تقریباً پینتالیس uh, منٹ ہونے والے ہیں یعنی کہ تیلالیس منٹ ہو گئے تقریباً تو سورج مکمل طور پر کوئی سبھی پر نظر آ رہا ہے مکمل طور پر نظر آ رہا ہے بارشوں کی جو بات تھی ہوئی تھی کہ آفتاب چمکے تو کمل <سؤال> سورج نظر کی بات <سؤال> کی تھی آفتاب سے چمکنے اور <سؤال> اٹھارہ سے بیس منٹ کا ہے منٹ مکمل طور <سؤال> پر نظر آ رہا ہے دیکھا جا سکتا ہے سورج نکلنے کے تقریبا بیس منٹ بعد جو ہے جی پہاڑے پر کنیں چمکنا شروع ہو جاتی ہیں ہے اور پچیس منٹ تک جو ہے سورج بالکل نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اس ویڈیو میں بھی ٹائمنگ بتائیے پون گھنٹہ پینتالیس منٹ کے بعد سورج جو ہے پون گھنٹہ جب یہ ویڈیو بن رہی تھی اس وقت تھوڑا ٹائم زیادہ ہوا تھا ٹھیک ہے تو ورنہ بیس سے پچیس منٹ جو ہے وہ لگتے ہیں سورج کی کننے چمکنا شروع ہو ہے یعنی فجر کا وقت جب اینڈ ہوگا اچھا وہاں جو ہے وہ بہت سارے پہاڑ ہیں ٹھیک ہے یعنی جو ہے وہ مضدلفا کی طرف بھی پہاڑ ہے پہاڑی پہاڑ ہیں پाड़ لیکن سورج جو ہے وہ یہاں چمکتا ہے سورج یہیں سے جو نکلتا ہے بالکل مسجد خیف کی طرف اگر پیٹھ ہو سامنے جو ہے جو پہاڑی ہے وہاں سے نکل رہا ہوتا ہے تو محترم زائرین مینا میں آپ موجود ہیں اور مینا کے اندر جو قیام ہے اس میں دیکھا گیا ہے کہ حاجی اپنے اپنے انداز میں جو ہے وہ قیام کر رہے ہوتے ہیں تو مینا کا جو قیام ہے بڑا ہی اہم ہے اور اس کو بہت اہم رات تصور کیا گیا ہے تو جسے یہ رات مینا میں ملے وہ اسے عبادت میں گزارے اور باہر شرط میں لکھا ہوا ہے کہ شب بیداری کرے اگر ممکن ہے تو ورنہ یہ ہے کہ باوزو سوئے اور پھر صبح اٹھ کر فجر پڑھنے کے بعد ازکار میں مصروف رہے اور فجر پڑھنے کے بعد عرفات کی طرف سوانا ہو اور مینا کی جو ایک نظارے ہیں اس کی الگ ہی بات ہوتی ہے چاروں طرف سفیدی سفیدی ہوتی ہے مطلب سارے حاجی احرام کی عرف میں جی خیمے بھی سفید حاجی بھی سفید گلیاں بھری ہوتی ہیں بالکل چلنے کی جگہ نہیں ہوتی کتنا رش ہوتا ہے گلیوں کے اندر اور عجب کیفیت ہوتی ہے مینا کی مینا کو مینا کیوں کہتے ہیں علماء نے اس کی کئی وجوہات بیان کی ہیں ایک تو یہ نکلا ہے تمنا سے اللہ مینا تمنا تمنا سے کہ یہاں پر آ کے تمنا اور آرزویں پوری ہوتی ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے جب حضرت جبیر علیہ السلام جدا ہونے لگے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی کیا تمنا ہے فرمایا کہ جنت ملے تو یہاں پہ آ کے آپ نے جنت کی تمنا کی ایک وجہ یہ بیان کی کہ اسے مینا کہتے ہیں اکثر علما نے بیان کیا کہ مینا کا ہے خون بہنے کی جگہ خون بہنے کی جگہ جی کیونکہ یہاں پر قربانیاں ہوتی ہیں اور یہاں پر خون بہتا ہے خون بہایا جاتا ہے اللہ کی راہ میں اس لیے اس جگہ کو مینا کہا گیا تو اب جس طریقے سے ہم بیان کر رہے ہیں جی کہ ایک ہوتی ہے کتابیں باتیں جو کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں وہ باتیں بنیاد ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور ان کو سیکھ کر ہی بندہ اگلا قدم اٹھاتا ہے ٹھیک اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جس کو تجربے کی روشنی میں سامنے رکھنا ہوتا ہے اب حج کی صحیح کیا ہوتی ہے ٹھیک اس تعلق سے بڑی کنفیوژن ہے ٹھیک لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو عمرے کی صحیح ہے وہی حج کی صحیح ہے حج کر لیں گے نہیں ویسے کر لیں گے سمجھ رہے ہیں تو صحیح سمجھ رہے ہیں ٹھیک وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ حج کی صحیح کوئی الگ سے صحیح نہیں ہوتی عمرے کی صحیح ہی کافی ہے اچھا تو عمرے کی صحیح تو ہوتی ہے عمرے کا حصہ لیکن حج کے لیے الگ سے ایک صحیح کرنا ہوتی ہے اب صحیح کے کرنے کے حوالے سے دو طرح کے احکام ہیں اب ہم مینا آ گئے جی اور مینا آنے سے پہلے ہی صحیح کرنی ہوتی ہے تو تھوڑا سا ہم ریورس جا رہے ہیں پیچھے جا رہے ہیں تو اب یہ ہے کہ اگر حجی چاہے تو حج کا ایران باندھنے کے بعد ہی حج کی صحیح ہو سکتی ہے اس سے نہیں ہو سکتی جی اگر پہلے کرنی ہے تو ایک شرط ہے کہ حج کا احرام باندھنے کے بعد ہی ہو سکے گی اب اگر کس نے حج سے کیا ہے تو اس نے تو عمرے کا احرام باندھا تھا حج کا تو باندھا نہیں تھا تو حج کا ارام اس نے کب باندھا سات زولیجا کو یا آٹھ زو لا کو اگر وہ اب حج سے پہلے حج کی صحیح کرنا چاہتا ہے تو حج کا احرام باندھ لیا پھر جائے گا مسجد شریف مسجد الحرام شریف وہاں جا کے ایک نفلی طواف کرے گا یہ ضروری ہے ٹھیک طواف سے پہلے حج کی صحیح نہیں ہو سکتی نفلی طواف کرے گا پھر حج کی صحیح کرے گا اور ایسا کرنا بہت دشوار ہوتا ہے میں تھوڑے دیر پلس کیا کہ نزدیک والے بھی اگر مسجد الحرام شریف آئیں گے ان کے لیے چلو فاصلہ اتنا زیادہ نہیں ہے وہ آ گئے لیکن مسجد اتنی بھری ہوئی ہوگی طواف اتنے رش میں چل رہا ہوگا سات زلیجا کو یا آٹھ زلیجا کو اپنے جبن پر ہوگا اور چھت سے بھی جگہ مل جائے تو بڑی بات ہے Allah تو یہ سمجھے کہ کچھ چار پانچ گھنٹے میں تو طواف ہوگا صحیح اور کچھ اتنے گھنٹے میں جو ہے شاید صحیح ہو تو اس لیے حج سے پہلے جو صحیح کرنا ہے بہت مشکل ہے ٹھیک بہت مشکل ہے اور ضروری بھی نہیں ہے حج تمتو والے کے لیے تو افضل یہ ہے کہ بعد میں کرے ٹھیک لیکن اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ میں نے ارض کر دیا ہے کہ تمتو والا جب حج کا احرام باندھ لے گا وہ آئے گا مسجد حرام شریف ایک نفلی طواف کرے گا اس کے بعد حج کے صحیح کرے گا اب حج کے بعد یعنی طواف زیارت کے ساتھ اس کو صحیح کرنا ضروری نہیں ہے اچھا اب جو یہ طواف کرے گا اس طواف میں چونکہ اس کے بعد صحیح بھی ہے جی اس میں رمل بھی کرے گا استفاع بھی کرے گا جی اسی طریقے سے حج حج کی یا حج افراد کا کوئی احرام مان کر آیا ہے ٹھیک جی ہے اب وہ تو حج،, حج کے احرام کے اندر موجود ہے ہو سکتا ہے وہ چار پانچ جو لیجا کو آ گیا ہو ٹھیک جی ہے نزدیک جانے والے حج کیران مان لیتے ہیں جی تو ان کے پاس کافی ٹائم ہوتا ہے تو وہ صحیح کب کریں گے تو حج کران والے نے پہلے جا کے کرنا ہوتا ہے عمرے کا طواف پھر عمرے کی صحیح ٹھیک ہے پھر حج کران والے کے لیے سننا مقدہ یہ ہے کہ وہ طواف قدوم بھی کرے یعنی عمرے کے طواف کے بعد ایک اور قدوم تواف ایک اور طباف بھی وہ کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اب وہ حج کی صحیح اگر کرنا چاہتا ہے تو حج کی صحیح وہ کسی بھی وقت کر سکتا ہے حج سے پہلے لیکن مستحب یہ ہے کہ تواف قدوم کے فوراً بات کرے یہ اس کے لیے مستحب ہے اسی طریقے سے جو حجے افراد والا ہے حج افراد والے نے عمرہ نہیں کرنا ہوتا اگر وہ باہر سے آیا ہے آفاق سے آیا ہے تو تواف قدوم کرے گا تواف قدوم کرے گا تواف قدوم کرنے کے بعد حج کی صحیح کرنا چاہتا ہے تو حج کی صحیح کر لے تو اب اگر کوئی ایسا حجی ہے مثال کے طور بالکل آخری تاریخوں میں پہنچا ہے چھ تاریخ کو پہنچا ہے سات تاریخ کو پہنچا ہے اور حج افراد اس نے حج افراد کا احرام باندھا ہوا ہے اب وہی لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم مسیح الرام شریف پہ نہیں جا سکتے اتنا رش ہے اتنا رش ہے ہمارا ہوٹل تو عزیزیہ میں ہم آئیں گے تو شدید دشواری ہو جائے گی تو اگر ہمت ایسی ہے کہ اس دشواری کو فیس کر سکتے ہیں تو کریں حج جو ہے وہ آزمائش ہے امتحان ہے اور مشقت پر ہی عجر و ثواب ہے اور اگر نہیں کر سکتے تو حجے افراد والے کے لیے طواف قدوم سنت تو ہے اگر یہ ترک ہو جاتا ہے کسی مجبوری میں تو اس پر کوئی وبال یا کفارہ یا گناہ نہیں ہوگا لیکن بلا وجہ چھوڑنا ہے اس کو یہ بہتر نہیں ہے اب حج کران والا جب آتا ہے تو وہ ایک سوال پوچھتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مفتی صاحب میں عمرے کا طواف کروں جی پھر میں عمرے صحیح کرنے جاؤں پھر میں دوبارہ آؤں طواف قدوم کا ایک طواف کروں پھر میں دوبارہ جاؤں آ, صحیح کروں حج کی صحیح کروں تو کیا یہ ممکن ہے کہ میں دو طواف ایک ساتھ کر لوں پہلا جو ہے وہ آ, عمرے کا ہو جائے اور دوسرا طواف قدوم ہو جائے اور جو صحیح ہے وہ بھی چودہ چکر ایک ساتھ لگا لوں میں صحیح. تاکہ ایک صحیح جو ہے وہ عمرے کی ہو جائے اور ایک صحیح جو ہے وہ صحیح. حج کی ہو جائے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ ارکان تو آدھا ہو جائیں گے لیکن یہ طریقہ سنت نہیں ہے سنت یہ ہے کہ ایک طواف کیا جائے عمرے کا پھر عمرے کی صحیح پھر طواف قدوم پھر حج کی صحیح یہ مصنوع طریقہ ہے اب حج کی جو صحیح ہے بعض لوگ پہلے کریں گے بعض لوگ بعد میں کریں گے اور طواف زیارت کے بعد حج کے صحیح اگر کوئی کرنا چاہتا ہے حج کے بعد کرنا چاہتا ہے تو اکثر لوگ احرام سے آزاد ہو چکے ہوتے ہیں احرام ان کا کھل چکا ہوتا ہے اور وہ عام حالت عام حالات میں جو ہے واقعی طواف کرتے ہیں ٹھیک احرام نہیں ہوتا ٹھیک آم لباس ہوتا عام لباس ہوتا ہے احرام نہیں ہوتا تو ظاہر بات ہے اب اگر صحیح کریں گے تو ٹھیک ہے اب بھی ان کی صحیح ہو سکتی ہے یہ دو مختلف حالتیں رکھی ہیں لیکن رمل کریں گے یا نہیں کریں گے احرام اتر گیا ہے احرام نہیں ہے رمل کریں گے یا نہیں کریں گے اور اگر کوئی حالت احرام میں ہی طواف کر رہا ہے تواف زیارت اس کی قربانی نہیں ہوئی گیارہ دن جا کے شام کو ہوئی ایک مثال ہے اور وہ آ گیا زیارت کرنے کے لیے تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ حالت احرام میں ہی طباف کر لے مسنون اگرچہ یہی ہے کہ حلق سے فارغ ہونے کے بعد طباع کرے تو اب حج کی جو صحیح ہے اس کے تعلق سے ہم نے ایک نقشہ بنایا ہے اور اس نقشے کے ذریعے آپ کے لیے شاید سمجھنا آسان ہو کہ حج کی جو صحیح ہے اس کی کتنی طرح کی صورتیں بن رہی ہیں نقشہ ہم کچھ دیر میں ڈسپلے کر دیتے ہیں آپ کے کاز لیتے ہیں اور پھر واجبات حج آج بڑی اہم واجبات ہیں اور ہم نے طویل بنانے کے بجائے کو کافی مختصر کیا ہے تو وہ آپ ضرور سنیے گا جی کال دیجئے گا میرا نام ڈاکٹر نجیب ہے اور میں ریاد کا مکین ہوں اس دفعہ حج کے جانے کی نیت ہے میرا سوال یہ ہے کہ میں ریاد کا مکین ہوں لیکن میرا جو حج کا گروپ ہے وہ جدے سے جائے گا ایک دن پہلے میں جا کے جدے میں رہ جاؤں گا اور پھر اگلے دن صبح جیسے گروپ جائے گا تو اس کے ساتھ میں گروپ کے ساتھ روانہ گا تو سوال یہ ہے کہ میں احرام کہاں سے باندھوں گا کیونکہ ریاد سے جو میقات لگتا ہے وہ سیر القبیر طائف پہ لگتا ہے لیکن جدے کا مقاد الگ ہے تو کیا میں ریاد کے میقات سے ہی احرام باندھ کے جاؤں گا یا میں جدے والوں کے گروپ والوں کے ساتھ جیسے وہ کریں گے ویسا کروں گا پلیز جواب دے دیجیے جو السلام علیکم رحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ نے بتایا نہیں کہ آپ بائی روڈ جائیں گے یا ایئر جائیں گے اگر آپ بائی روڈ جائیں گے تو زیادہ امکان یہی ہے کہ, کہ تائف کی طرف سے آپ آئیں گے اور تائف کی طرف سے آتے ہوئے جب آپ آئیں گے تو مکات آپ کے راستے میں آئے گی تو اس مکات پر ہی آپ احرام مان دیں گے کیونکہ جنگا جو ہے جس کبیر پر اور جدہ جو ہے وہ تو مکات کے اندر ہے تو آپ کے آپ کے گزرگاہ میں جہاں بھی میکات آئے گا وہاں آپ کو احرام ماننا ضروری ہے کیونکہ مدینہ منورہ والوں کے لیے تو دو میکات آتے ہیں یعنی ایک میکات جو ہے وہ ضلعفا میں ابیارے علی اور اگر یہ جوفا کے راستے آئیں تو اگرچہ کہ عام طور پہ مدینہ منورہ سے آنے والے جوفا کے راستے نہیں آتے لیکن اس راستے سے آئیں تو آ سکتے ہیں تو جوفا سے باندھ سکتے ہیں دیکھیے ریاض سے آنے والا بائی روڈ تائف سے آئے گا جب تائز سے آئے گا تو لاموحلہ میکاس سے گزرنا پڑ رہا ہے اسے اور جدہ میں جب یہ داخل ہوگا تو تائف سے جیسے داخل ہوگا میکاس سے گزر کر احرام کی حالت کے بغیر نہیں آ سکتا احرام وہیں سے باندھے گا اور احرام کی حالت میں ہی جدہ آ کر اسٹے کرے گا اور اگر بائی ایئر آنا چاہ رہے ہیں دی دی تو بائی ایئر آنے کے لیے جب یہ ریاض سے جہاز میں سوار ہوں گے تو احرام پہن کر سوار ہوں اور جہاز جیسی فلائی کر جائے تو یہ نیت کر لیں کیونکہ جب یہ جی جہاز اڑے گا تو ہو سکتا ہے یہ لم لم کا جو ہے وہ مہاذات آئے ہو سکتا ہے یہی جو مہاذات ہے جی آ... سیل, کبیر سیل کبیر والی دی یہ دی آئے بہرحال جدہ چوکے میکات کے اندر ہے اور یہ محاذات سے ہو کر میکات سے ہو کر جدہ میں اترے گا اس لیے حالت احرام میں ان کا ہونا ضروری ہے بتایا جا رہا ہے کہ نقشہ تیار ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس نقشے کے اندر کیا بتایا گیا ہے یہ نقشہ ہے جناب سب سے پہلی رو میں چلتے ہیں ہم کن طوافوں کے بعد حج کی صحیح ہوگی کب کرے گا کون کرے گا طواف میں رمل ہوگا طواف میں اجتبا ہوگا یہ ایک دو تین چار پانچ کالم بنائے گئے ہیں پہلی رو میں اب ہم دوسری رو میں آتے ہیں طواف قدوم کے بعد اگر طواف کرنا ہو تو عرفات جانے سے پہلے یہ طواف کیا جائے گا طواف کدوم سے پہلے کرنا ہو تو عرفات جانے سے پہلے کیا جائے گا قارن اور مفرد جو افاقی حاجی ہیں وہ کریں گے رمل بھی ہوگا اسم. رمل بھی ہوگا اور اجتبا بھی ہوگا اچھا نفلی طواف کے بعد کون سا حاجی کرے گا متمد اور جو مفرد حاجی ہے وہ کرے گا ارفات جانے سے پہلے مطلب نفلی حج کے بعد کرے گا رمل بھی کرے گا اجتبا بھی کرے گا تیسری رو میں آتے ہیں طواف زیارت کے بعد تواف زیارت کے بعد کرنے میں آسانی بھی ہے عرفات سے آنے کے بعد کریں گے تمام اقسام کے حاجی جنہوں نے حج سے پہلے حج کی صحیح نہیں کی یہ حج کر سکتے ہیں اور اگر احرام کھل چکا تھا تو رمل کریں گے استفا نہیں کریں گے آخری رومے میں آتے ہیں طواف زیارت کے بعد جی عرفات کے بعد جب آئیں گے جب کرنا ہوگا تمام قسم کے وہ حاجی جنہوں نے حج سے پہلے صحیح نہ کی ہو اگر ان کا احرام نہیں کھلا کسی وجہ سے جی تب بھی یہ حالت احرام میں بھی توفاد کر سکتے ہیں ایسی صورت میں رمل بھی کریں گے اور اجتبا بھی کریں گے اور اس کے بعد جا کر حج کی صحیح کریں گے اگلے کال کی طرف بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین ہم سے کیا سوال کر رہے ہیں محمد عمران اطاری سگار ارض کر رہا ہوں الحمدللہ للہ از اللہ سلسلہ احکام حج بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے اور بڑی ہی رہنمائی ملتی ہے حجاج کرام کو مسائل بہت سارے حل ہو جاتے ہیں میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کسی حاجی پر دم بازی ہو گیا اب اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہے کہ وہ دم کا واجب ادا کر سکے آدھے پیسے ان کے پاس اور اگر ان کے پاس پیسے بھی کم پڑ رہے ہیں تو اب کیا کرے وہ کیا کسی سے قرض لے کے دم کے واجب کو ادا کرے یا پھر اپنے ملک میں پہنچ کر وہ جو دم کا واجب تھا وہ یہاں پر ادا کر دے اس کا خلاصہ فرما دیں جزاک اللہ خیرہ دم صرف اور صرف حرم میں ہی ادا ہو سکتا ہے حرم کے باہر یعنی مکہ مکرمہ کا جو حرم ہے اس میں ہی ادا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ادا نہیں ہو سکتا دم کہتے ہیں چھوٹے جانور کو ذبح کرنے کو یعنی بکرا یا بکری ہے یا دمبا ہے اس کو ذبح کرنے کو دم کہتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے اسی سفر میں ہی دم ادا کریں پیسے نہیں ہیں یا کوئی ایسی کوئی بھی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ نہیں کر پا رہے تو آپ بعد میں کسی کے ذریعے پیسے بھیجیں اور وہ پیسے بھیج کر دم ادا آپ کر سکتے ہیں دم اسی حدود میں کرنا ہوگا حرم کے دودھ میں ہوگا کوئی ان کی طرف سے وہ جانور لے کے خرید کے ذبح کر دے گا اچھا دم سے مجھے یاد آیا کہ پچھلے سلسلے میں ہم نے بیان کیا تھا کہ اگر کوئی مؤثر ہو جاتا ہے تو وہ احرام سے کیسے باہر نکلے گا تو میں نے یہ ارض کیا تھا کہ پہلے وہ حرم میں جانور بھیجے گا جانور ذبح ہوگا اور جانور ذبح ہونے کے بعد پھر یہ غلط کرے گا اس جملے میں تھوڑا سا ابام رہ گیا تھوڑا سا جی بات تو یہ ٹھیک ہے ابام یہ رہ گیا ہے کہ مسنون طریقہ یہی ہے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیبیہ کے مقام پر آپ موجود تھے تو آپ نے اپنا جانور حرم میں بھیجا آپ کو روک دیا گیا تھا موسر اسے کہتے ہیں جسے حاجی عمرہ سے روک دیا گیا وہ حالت احرام میں ہو تو جانور بھیجا جانور زبہ ہوا پھر آپ علیم نے اس کے بعد آپ نے اور آپ کے رفقا نے وہ حلق کروایا اور اس حلق کا تذکرہ تو قرآن پاک کی ایک آیت میں بھی ہے یعنی موسر کی حلق کا تذکرہ لیکن احرام سے باہر ہونے کے لیے اگر کوئی موسر ہو گیا ہے اسے جانے نہیں دیا گیا کسی وجہ سے اور وہ حالت احرام میں تھا احرام سے باہر ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ جانور بھیجے گا اور اس سے رابطے میں رہے گا کتنے مجھے وہ زبا ہو رہا ہے جب وہ زبا ہو جائے گا پھر وہ احرام سے باید ہو گیا اب حلق کروانا اس کے لیے بہتر ہے حلق اگر کروانا چاہے تو کروا لے لیکن حلق کروانا شرط نہیں ہے تو یہ بام کا میں دور کر دوں اگلی کال کی طرف ہیں ہوں اگلی کال کی طرف بڑھتے <سلام> بارتے ہند کے شہر بمبئی سے مشیرت تاریخ کر رہا ہوں مفتی صاحب کے بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے مفتی صاحب احرام کی حالت میں جو ہے سلا کپڑا نہیں پہن سکتے تو چونکہ بعض لوگوں کو جو ہے احرام یعنی تیبر نیچے لنگی پہننے کی عادت تو ہوتی نہیں ہے اور انڈر وغیرہ بھی پہننے میں پہنتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کو کافی تکلیف ہوتی ہے کہ احرام کی حالت میں کوئی چیز اندر سطر رکھنے کے لیے ہوتی نہیں ہے تو ایسی صورت میں کیا یہ سا کر سکتے ہیں کہ بڑا کپڑا لے کے اس کو کاٹ لیا جائے لنگوٹ کی شکل میں اور پھر اس کو لنگوٹ کی لپیٹ لے اور اس کو سیلا سی سیے نہیں کہیں سے بھی تو ایسا کرنا شرن جائز ہے یا اس میں بھی دم واجب ہو جائے گا برائے کرم رہنمائی فرما باد ٹھیک ہے اسی میں ایک سوال یہ بھی ملا لیتے ہیں ٹیکسٹ آیا ہوا ہمارے پاس کہ احرام کا کپڑا کتنا ہونا چاہیے اس کی مقدار لین چوڑائی کتنی ہونی چاہیے دیکھیں میں ایک ذریعے جی ان کے کنفیوژن دور کرنے کی کوشش کروں جس نے جہاز کا سفر نہیں کیا ہوتا نا جی اس کے لیے سب سے مشکل چیز جہاز کا سفر ہوتا ہے جہاز اڑے گا کیسے صحیح. جہاز اوپر چڑھے گا کیسے صحیح. جہاز اتنے آدمیوں کو لے کے اتنے سامان کو لے کے کی کیسے چڑھ جاتا ہے صحیح. وہ بیچارہ اسی کی جو نا خوف میں رہتا ہے نا خوف تو ایک فطری چیز ہے خوف تو آتا ہے لیکن جب جہاز چڑھ جاتا ہے اوپر تو کہتا ہے کہ تو بڑا آسان معاملہ ہے جب فلائی کر جاتا ہے فلائی اتنا ہوتا تو اتنا مشکل نہیں ہے تو ٹھیک تو اب معاملہ یہ ہے کہ احرام کے تعلق سے جو ان کے سوالات قائم ہو رہے ہیں یہ ایک ڈر اور خوف ہے صرف اتنی مشکل چیز نہیں ہے احرام اگر احرام کو اس طریقے پر آپ باندھ لیں جو طریقہ میں نے سکھایا تھا آپ کو یہ ہمارا جو مدنی چینل کا ایک پیج ہے لائیو مدنی چینل اس پر آپ جائیں گے پچھلے ہفتوں میں تو پہلے ہفتے میں میں نے دو ہفتے پہلے طریقہ بھی بتایا تھا پچھلے ہفتے وہ جو طریقہ ہے اس میں ستر کھلتا نہیں ہے مطلب احرام کے تو بہت سارے طریقے ہوتے ہیں اور آپ بمبئی سے بات کر رہے ہیں وہاں کے لوگوں کو تو ویسے لوگ ماننے کی عادت ہے اور اگر آپ ابھی نہیں گئے اور ہے ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ آپ کے پاس تو رات کو سوتے ہوئے یا رات کو جب آپ گھر میں ہوتے ہیں احمد ماننا شروع کر دیں تو آپ کو تھوڑا سا یوز ٹو بھی ہو جائے گا کہ تحمد ماننا چلے اتنا مشکل نہیں ہے تو یہ واقعات بہت مشکل ہوتی ہے اب ایک آدمی پینٹ شرٹ پہنتا اور کبھی احمد باندھا آپ نے جو بات فرمائی وہی درست ہے کہ ایک خوف اتنا مشکل نہیں اتنا مشکل نہیں ہے اور وہ جو طریقہ انہوں نے پوچھا ہے وہ تکلف میں آ جائیں گے اس طریقے میں آ کے بہت مشکل میں آ جائے یعنی یہ سمجھ رہا ہے رہے سہولت ہو جائے گی بلکہ اس سے بہت مشقت ہو جائے گی اور ویسے تو اس میں کوئی کباب تو نظر نہیں آ رہی مجھے وہ ایک لنگوٹ ٹائپ صورت ہے اور باندھنا بھی نہیں پایا جا رہا باندھنے سے تو منع کیا گیا ہے بلا وجہ کو چیز باندھ باندھنے کو لیکن میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی حاجت نہیں ہے صحیح اگلی کال دیجیے میرا عمران ہے میں یہ سوال دینا چاہ رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عمرہ میں اگر عید اگر وہیں دیکھیے آپ نے یا چاند ماں دیکھ لیا تو حج پار زیادہ ہے اس کے بارے میں جی عمرہ وہاں کیا ہے ان شہور میں یا چاندی کے لیا تو دیکھیے یہ اختلافی مسئلہ ہے اور بہت سارے علماء جو ہیں وہ ان کے مختلف اقوال سن دی سننے دی کو مل جاتے ہیں اور بعض کے تو یہ اقوال بھی سننے کو ملے کہ اگر کوئی مکات کے اندر تھا جی اس پہ بھی فرض ہو جائے گا صحیح لیکن جو میری رائے ہے یا علیہ دارالفطۂت کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ حج کے لیے شرائط مقرر ہے ٹھیک جیسا کہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو میک کے اندر رہتا ہے جی اگر تو وہ تین دن کی مسافت سے کم میں رہتا ہے جیسے جدہ جو ہے تین دن کی مسافت سے کم میں جی تو اس کے لیے سواری کا خرچہ ضروری نہیں ہے ٹھیک جی ہے لیکن اگر وہ تین دن کی مسافت پر رہتا ہے جیسے جوفا جو ہے وہ دور ہے ٹھیک جی اب جوفا سے جو آگے رہنے والے ہیں جی تو وہ تو جوفا دو سو کلو دور ہے جی وہ تو پونے دو سو کلو رہتے ہوں گے ڈیڑھ سو کلو رہتے ہوں گے تو ان کی جو مسافت ہے یہ تین دن کے سفر سے زیادہ ہے تین دن کے سفر کی جو مسافت بنتی ہے وہ بنتی بیانوے میں کلومیٹر تو یہ لوگ اگر ڈیڑھ سو کلو میٹر کوئی رہتا ہے ہل کے اندر تو اب فقا نے بیان کیا کہ ان لوگوں کے لیے سواری کا خرچہ ہونا حج فرض ہونے کے لیے ضروری ہے ٹھیک دیکھیے یہ جو جزیات ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ حج کے لیے دیگر جو شرائط ہیں ان کا بھی جو ہے نا وہ پاس رکھا جائے گا ان کو بھی سامنے رکھا جائے گا تو اگر آج کل جیسے لوگ رمضان میں جاتے ہیں عمرے کے لیے جی تو اب عمرے کے جو ٹائم ہے وہ بڑھ چکا ہے پندرہ سوال تک ہو چکا ہے اور ایک ٹھیک ٹھاک تعداد ہے جو سوال میں وہاں سے آ رہی ہے گروپ اس طرح کے بنتے ہیں کہ واپسی میں وہ مکہ مرما سے آ رہے ہوتے ہیں اور وہ سوال यहां تاریخیں ہوتی ہیں اب یہاں کون دے گا ان کو کوئی بھی یعنی نہیں دے گا اور اس میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کی مالی ستا بھی اتنی نہیں ہوگی اگر یہ حج کے لیے آنا چاہیں تو ایک نیا سفر کرنا پڑے گا نا انہیں اور نیا سفر کرنے کے لیے دو چار لاکھ پانچ لاکھ ہونا ضروری ہے یہ رقم ان کے پاس اگر ہوئی نہ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان پر حج فرض ہو گیا تو جو لوگ جنہوں نے چاند دیکھ لیا ہے وہاں پر مکہ مکرمہ میں اور وہ مسافر ہیں باہر سے آئے ہیں وہاں کے رہنے والے نہیں ہیں تو ان پر حج براہ راست فرض نہیں ہو سکتا بلکہ دیگر شرائط کا لحاظ رکھا جائے گا اگر شرائط دیگر پائی جاتی ہے تو آج فرض ہوگا ورنہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے سوال اگلی کال دیجیے زاکر حسین اب تاری بہاول نگر سے عرض کر رہا ہوں مفتی شاہ کی بارگاہ میں سوال ارض ہے کہ احرام کی حالت میں اگر نقصیر پھوٹ جائے تو کیا دم واجب ہو جاتا ہے برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجئے ٹھیک جی نہیں نقصیر پھوٹنے سے دم واجب نہیں ہوتا نقصیر پھٹنا زخم ہونا زخمی ہو جانا اس سے دم وغیرہ کوئی بھی مسائل واقع نہیں ہوتے ٹھیک اور اس کا جو بھی علاج ہے وہ علاج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگلی قول دیجئے محمد شہزاد اطاری ضیا سے عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ احکام حج کے حوالے سے بڑا پیارا ماہ کا کا مدنی سلسلہ ہے کیا بات ہے حج کی مفتی صاحب کی بارگاہ میں میئرز جی یہ ہے کہ پچھلے سلسلہ میں آپ نے جب واجبات کے متعلق مدنی ارشاد فرمائے تو اس میں ایک لفظ جو ہے ساکت گزرا کہ آپ کا واجب ساکت ہو گیا آپ کا صدقہ فکر ساکت ہو گیا یا آپ کا دن ساقت ہو گیا اس حوالے سے یہ لفظ ساکت کہ آسان مفہوم مفتی صاحب کیا بنے گا اس پر مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے اور مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ بھی عرض ہے کہ مفتی صاحب یہ جو چالیس نمازیں ادا کرنے کے حوالے سے ہے کہ واجب ہیں یا اس کی کیا ایسی مدنی کیفیت ہے کہ یہ مدینہ طیبہ کی حاضری میں جب حاضر ہوں تو چالیس نمازوں کی ادائیگی کے متعلق کیا شریعت ہم ہمیں حکم ارشاد فرماتی ہے اس پر مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے ٹھیک ہے اتنے جزم سے نہیں کہنا چاہیے کہ جو مسئلہ یوں ہیں مجھے سوال کرنا چاہیے کہ کیا چالیس نمازیں واجب ہیں یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس میں آپ پر کوئی الزام نہیں آئے گا آپ نے کہا کہ چالیس نمازیں واجب ہیں نہیں یہ غلط مسئلہ ہے مدینہ منورہ میں چالیس نمازیں پڑھنا واجب نہیں ہے ہاں فضیلت آئی ہے اس کی اور اللہ نے چاہا تو ہم جو آخری سلسلہ کریں گے حکام حج کا وہ جمعہ کے دن ہوگا شاید جی کے دن امید آخر جو سلسلہ کریں گے ہم اس میں مدینہ منورہ کی حاضری پر گفتگو ہوگی تفصیل کے ساتھ اور ان فضائل پر بھی ہم گفتگو کریں گے آپ نے پہلا سوال یہ پوچھا کہ ساکت کا کیا مطلب ہے جی ساکت کا مطلب ہے بریو ذمہ ہو جانا یعنی یو سمجھیں آپ کے آپ نے فرمایا کہ واجب جو ہے وہ ساکت ہو گیا تو ادھر کیا مانا ہوں گے اس نہیں وہ جس پس منظر میں پوچھ رہے ہیں نا وہی پس منظر یہ ہے کہ کوئی بغیر احرام کے آ گیا جی مکات کے اندر مکہ مکرم آنے والے اس پر دم لازم ہو گیا ٹھیک اب اس کو حکم یہ ہے کہ یہ جائے مکات پر اور احرام مان کر آئے جو دم اس کے اوپر لازم ہوا تھا وہ اب ختم ہو جائے گا اب وہ دم اس کے اوپر نہیں जी رہے گا یعنی جو ایک چیز کے اوپر عائد ہوئی تھی اس نے وہ چیز کرنی ہے اب وہ اس سے ختم ہو گئی ساکت مانا ختم فنش ٹھیک ہے جی اگلی کال میرا نام محمد علیم ہے میں جڑوں والے سے بات کر رہا ہوں کیا یہ والدین ساری اللہ کی شادی کرنے کے بعد حج عمرہ کرتے ہیں یا اس سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں پلیز اس کے لیے ہمیں گائڈ کریں میری عمرہ تو ایک نفلی عبادت ہے عمرہ واجب نہیں ہے تو والدین کی مرضی ہے وہ پہلے کریں بعد میں حج جو ہے اس کا تعلق فرضیت سے ہے اور عام طور پر والدہ جو ہے اس پر فرض نہیں ہو رہا ہوتا یعنی متوسط جو طبقے ہیں ان میں نہیں ہو رہا ہوتا اتنا سونا لے کر آئی ہوتی ہو لیکن جو امیر گھرانے ہیں ان میں بہرحال عورت بہت زیادہ سونا لے کر آئی ہوتی ہے تو بعض اوقات فرض بھی ہو جاتا ہے لیکن جو جس کے پاس آمدنی کے ذرائع ہوتے ہیں تو وہ یہ دیکھے گا کہ جو حج کے اخراجات وغیرہ ہیں اس کی استطاعت اس کو ہے یا نہیں تو اگر حج کسی پر فرض ہو گیا ہے تو بیڈ سے حج ادا کرنا پڑے گا اور بعض روایت میں آیا کہ حج کرو غنی ہو جاؤ گے واہ آج وہ غربت کی وجہ سے نہیں کرتے نا کہ بچوں کا کیا ہوگا کہ بندہ اتنی مقدس اور رحمتوں کی جگہ سے آتا ہے تو یقین مانیے رزق واقعی کو شادہ ہوتا ہے اس کے بعد اور اتنی دعائیں مانگ کر آتا ہے اب لوگ یہاں میں پیسے والا دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ بچیوں کے رشتے کے لیے دعا کرنے تو وہاں جا کر جب وہ دعا کرے گا اپنے بچیوں کے رشتے کے لیے تو آپ بتائیے انہیں اچھے رشتے نصیب ہوں گے یا نہیں ہوں گے بالکل ہوں گے تو یہ بعض اوقات جو ہے وہ الجھن ہوتی ہے اور پیسہ نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے بعض لوگوں کے لیے تو جب حج فرض ہو گیا تو حج کیا جائے اللہ تبارک و تعالی مسبب الاسباب ہے اور وہ یقینی طور پر اسباب پیدا فرما دیتا ہے ٹھیک اگلی دیجیے میرا سوال یہ ہے کہ پرانے عمرہ اور حج دم کن کن چیزوں سے واجب یعنی کن چیزوں سے دم ہوتا ہے اور اس کی کیا احتیاط ہونی چاہیے رہنمائی فرما دیجیے جی آپ نے تو بڑا مختصر لیکن لمبا چوڑے جواب آپ کی فرمائش اگرچہ کہ بعد میں ہے لیکن ہم اس فرمائش پر پہلی کام کر رہے ہیں یعنی یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس پر کتابیں لکھی جائیں تب کا جو جواب ہے وہ پورا ہوگا دم آنے کی دو مواقع ہوتے ہیں ایک دم آتا ہے واجبات حج چھوڑنے کے وجہ سے ہر واجب چھوڑنے سے دم نہیں آتا تو جو ہم واجبات پر گفتگو کر رہے ہیں تو آپ یہ گفتگو جو سنتے جائیں اور دیکھتے جائیں کہ کہاں کہاں دم کی بات کی گئی ہے اب اتنے مسائل آپ کو یاد بھی رہیں کہ نہیں اب دیکھتے ہیں آپ کو یاد رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں دوسرا جو دم آتا ہے وہ آتا ہے احرام کے جو ممنوعات ہیں اس کے خلاف ورزی کی وجہ سے تو اس میں پھر جدا گانا تفصیل ہے تو حج کے جو واجبات ہیں اس کے تعلق سے تو الحمدللہ للہ ایک کتاب مکتبۃ المدینہ سے عنقریب شائع ہو جائے گی اور میں نے اس پر کافی تفصیلی کام کیا ہے حج کے واجبات کے تعلق سے اور جو واجبات آپ یہاں سن رہے ہیں یہ اسی کتاب سے نکال کر مختصر کر کے پیش کیے گئے ہیں امید ہے کہ ہمارے جو واجبات نکل رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی آئیں گے اور دارالفتہ اہل سنت کی جو ایپ ہے تو ان شاء اللہ اس کو شامل کر دیا گا تو وہاں سے بھی تو جی بھی بھی بھی. بھی. سلسلہ بھی دیکھتے رہیے لیکن وہاں سے دیکھیں تو پھر ریپیٹیشن بھی ہوگی اور تکرار کے ساتھ ساتھ یہ ہوگا تو فوکس کے دیکھ سکتے سمجھ میں نہیں تو دوبارہ سن اگلی کال سعودی عرب میں رہتا ہوں تو حج کے بارے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا میں جب ادھر ہی سے گا مکہ کے اندر ہی سے یا باہر سے باندھوں گا ادھر سعودی میں رہتا ہوں پاکستانی ہوں ٹھیک ہے جی پاکستانی آپ کہاں رہتے ہیں اگر آپ ہمارے سلسلے میں شامل ہوئے ہیں شروع سے تو ہم نے ایک پیکج چلایا تھا کہ جناب جغرافیائی اعتبار سے ایک علاقہ ہوا جس کو آفاق کہتے ہیں وہ جس کو ہل کہتے ہیں وہ جس کو حرم کہتے ہیں تو اگر آپ جدہ میں نہیں رہتے مکہ میں نہیں رہتے اور آپ رہتے ہیں جوفا کے بعد یا تائف میں رہتے ہیں یا مدینہ منورہ میں رہتے ہیں یا اور علاقوں میں رہتے ہیں میکات سے باہر رہتے ہیں تو جب آپ حج کے لیے آئیں گے تو آپ کو لازمی طور پر لازمی طور پر میکات سے پہلے آرام باندھنا ہوگا کچھ لوگ جو چوری چھپے حج کرتے ہیں یعنی گورنمنٹ سے اجازت لے کر آج نہیں کرتے چونکہ قانونی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں تو وہ اب ہیلے بہانے نہ جانے کیا کیا چیزیں کرتے ہیں گناہ کر رہے ہوتے ہیں جیلے ہو رہی ہوتی ہیں رسوائی کا سامنا کرتے ہیں تو اور اس میں ایک تعداد وہ بھی ہوتے ہے جو نفلیاج کر رہے ہوتے ہیں شریعت کو فالو کر کے اگر آپ نفلی عج کرتے ہیں تو اچھی بات ہے اگر آپ گناہوں میں پڑ کے نفلیاج کرتے ہیں تو یہ تو ایک گھاٹے, مطلب ایک گھاٹے کا سودا ہے یہ تو نقصان کا سودا ہے जी जी تو اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی, جی ان کو پتا ہے کہ جی احرام میں جائیں گے تو پکڑے جائیں گے اب آ بھی ہی رہے ہیں مکات کے باہر سے مکہ مکرمہ کی بھی نیت ہے حج بھی کرنا ہے اور احرام پہن کے نہیں آ رہے اللہ بغیر احمد کے آ رہے ہیں ارے جناب آپ نے پچھلے سال تو حج کیا تھا نہیں اس سال پہ میرا شوق تھا میں دوبارہ آ گیا ہوں تو لیکن جو طریقہ آپ نے اختیار کیا وہ تو جائز ہی نہیں ہے ٹھیک تو ایسے طریقے سے عبادات کی جائیں جو عبادات کرنے کا طریقہ اللہ اور اس کے رسول از وجل اور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے مختصر ایک سوال مجھے بھی اجازت کرنی کرنے کی جی, جی تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ جیسے انہوں نے جو بھی سوال کیا آپ کا جو جواب آیا تو اس پہ ایک وسوسہ یہ آتا ہے کہ اتنی مشکلات کیوں پیدا کر رہا ہے اللہ تعالی رحیم ہے کریم ہے اور ہم اسی کی بارگاہ میں تو جا رہے ہیں اسی کے در پہ جا رہے ہیں تو پھر یہ روک ٹوک اتنے مسائل یہ کیا ہے حجرت کے بعد سرکار وال اللہ علیہ وسلم نے ایک حج فرمایا ٹھیک بلال اس کے بعد صحابہ نام آتے رہے ازواج متحرات نہیں آئی حضرت عائشہ آئی ہیں متعدد مرتبہ آئی ہیں آنا ثابت ہے بار بار حج کرنا اچھی بات ہے لیکن گناہ جو ہے وہ اس کے لیے اللہ اس کے رسول اللہ نے تو فرمایا ہے ان الحلال بہین ان الحرام بہن جو حلال ہے وہ واضح کر دیا گیا ہے جو حرام ہے وہ واضح کر دیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے گھر کی حرمت اور تعظیم کے لیے میکات سے پہلے رام کو ضروری کر دیا گیا ہے میکات سے پہلے ارام ماننا ہوگا ضروری ہے اس کی محبت میں جا رہا ہے آج یہ سے یہ شرط پوری کی جائے تو دم واجب ہو جاتا ہے تو اتنے جو حکام ہیں ان حقام کو بھی تو سامنے رکھا جائے گا ٹھیک یعنی اس کی محبت میں جا تو جیسے اس نے فرمایا ویسے جانا ہوگا اس کو فالو کرنا ہوگا جو شریعت کے حقام ہے ایک اور کال دیجیے بس یہ کال لے کے ہم جو ہے پھر کوئس کی طرف بڑھتے ہیں بات رہا ہوں پاکستان سے گئے ہوئے حاجیوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھے کہ مینار میں نماز قصر ادا کریں گے یا پوری نماز پڑھیں گے ٹھیک ہے جی مینا میں قصر یا پوری جی یہ بڑا ہی اہم سوال ہے اور ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں کوئی حاجی کس وقت پہنچتا ہے ٹھیک ہے اگر وہ مکہ مکرمہ میں پہنچتا ہے مثال کے طور پر ستائیس ز... زی کو تو مینا جانے سے پہلے اس کو پندرہ دن قیام نہیں ملے گا ٹھیک اگر وہ پہنچا ہے پندرہ زی کادا کو تو مینا جانے سے پہلے اس سے پندرہ دن کیا بیس پچیس دن کا قیام مل جائے گا ٹھیک تو ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ مینا جانے سے پہلے مکہ مکرمہ میں جو قیام ہے وہ کتنے دن کا ہے اگر مکہ مکرمہ میں آپ مقیم ہو گئے ہیں تو مینا میں بھی مقیم ہوں گے اگر م... مینا جانے سے پہلے جو مکہ مکرمہ میں آپ رہ رہے ہیں وہ آپ کا حالت اقامت نہیں ہے آپ مسافر ہیں تو مینا میں بھی آپ پوری نماز نہیں پڑھیں گے ٹھیک اور پھر مینا سے جانے کے بعد جب مکہ آئیں گے پھر یہ دیکھا جائے گا اگر آپ مسافر ہی ہیں جی تو پھر یہ دیکھا جائے گا کتنے دن کے لیے آئے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور واجباتی سیگمنٹ کی طرف واجبات کی طرف آگے بڑھتے ہیں سلو الحبیب صل اللہ تعالی علام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج, حج کے دوران جو بڑی غلطیاں ہوتی ہیں وہ واجبات کے تعلق سے ہی ہوتی ہیں تو واجبات ایک کے بعد دوسرا واجب کر کے ہم آپ کو رفتہ رفتہ بتا رہے ہیں پچھلے سسلوں میں پانچ واجبات ہم نے شامل کیے تھے اور اللہ نے چاہا تو آج کے سسلے میں بھی پانچ واجبات شامل کر رہے ہیں اور خصوصیت یہ ہے کہ وائس کے ذریعے ٹیکسٹ کے ذریعے پیکج تیار کیا گیا ہے اور نہ صرف اس واجب کی تشریح کی گئی ہے بلکہ اگر وہ واجب چھوٹ جاتا ہے تو کیا کیا احکام ہوں گے اس حوالے سے بھی اس پیکج میں بیان کیا جائے گا جو بھی واجب چلے گا اس کا یہ تفصیل بھی بیان کی جائے گی اب ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں چھٹا واجب جس کا تعلق ہے وقوف عرفہ سے کہ وقوف عرفہ کیا ہوتا ہے وقوف عرفہ کس دن ہوتا ہے وقوف عرفہ کے تعلق سے کیا کیا چیزیں واجب ہیں اور اگر وقوف عرفہ کا واجب اپنے صحیح طور پر ادا نہ کیا جائے یاد رکھیے وقوف عرفہ اگر چھوڑ دیا جائے کچھ تو حج ہی نہیں ہوگا نا حج کا تو فرض ہے وقوف عرفہ کرنا لیکن اس وقوف عرفہ کے لیے ایک واجب یہ ہے کہ غروب تک ہو یعنی زور سے جب آپ شروع کریں گے یا زور کے بعد سے شروع کریں گے تو غروب تک ہونا غروب کا کچھ حصہ آ جائے یہ ہونا یہ واجب ہے آئیے دیکھتے ہیں اس واجب کے کی کیا تفصیل ہے چھٹا واجب عرفہ کے لیے غروب آفتاب تک ٹھہرنا مختصر تشریح نو الحجہ کو وقوف عرفہ کرنا حج کا فرض اعظم ہے وقوف عرفہ کا وقت ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر فجا کا وقت شروع ہونے تک ہے دن میں وقوف کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ غروب ہونے تک عرفات میں موجود رہے اور رات کا کم از کم ایک لمحہ عرفات میں پائے حج کا سفر وقوف ارفا میں غروب تک نہ ٹھہرا تو کیا احکام ہوں گے نمبر ایک جو غروب سے پہلے عرفہ سے چلا گیا تو اس پر دم لازم ہوا اگرچہ اس کا جانا اس دہام کی وجہ سے ہو نمبر دو جس نے رات ہی میں وقوف کیا یعنی آیا ہی غروب کے بعد اس پر بھی دن میں مخصوص حصے میں وقوف نہ کرنے کے سبب دم واجب ہو گیا لیکن رات والے پر وقت کی کوئی حد نہیں صرف حج کے احرام کے ساتھ عرفات آنے پر حج ہو جائے گا نمبر تین جو غروب سے قبل عرفات سے چلا گیا لیکن غروب سے پہلے ہی واپس عرفات آ گیا تو دم ساقط ہو جائے گا لیکن غروب کے بعد آنے پر ساقط نہیں ہوگا وقوف عرفہ کا واجب وقت یہ آپ نے اس پیکج میں سمات کیا ساتواں واجب جو کتابوں میں لکھا ہے آ, وہ اس اعتبار سے لکھا گیا ہے تاکہ مزید احتیاط ہو جائے ورنہ اس کی تفصیل چھٹے واجب میں آ چکی ہے ساتواں واجب ہے وقوف عرفہ میں رات کے کچھ حصے کا آ جانا آئیے دیکھتے ہیں اس تعلق سے کیا تفصیل ہے ساتواں واجب وقوف عرفہ میں رات کا کچھ حصہ آ جانا مختصر تشریح یہ در حقیقت پانچویں واجب ہی کی تفصیل ہے کہ جب غروب تک وقوف کرے گا تو محالہ رات کے حصے کو بھی پا ہی لے گا لوگ اس پر قفلت نہ کریں اس لیے بہار شریعت اور دیگر کتب میں اسے الگ سے بطور واجب کے بھی بیان کیا گیا ہے آٹھواں واجب عرفات کے بعد نکلتے ہیں مزدلفہ کے لیے اور مغرب کی نماز حاجی کو آج مغرب کے وقت میں نہیں پڑھنی اور نہ ہی عرفات میں پڑھنی ہے نہ راستے میں پڑھنی ہے بلکہ مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں مزدلفہ میں جا کر پڑھنی ہے اس واجب کے تعلق سے کیا تفصیل ہے آئیے دیکھتے ہیں اس پیکج میں آٹھواں واجب مغرب و عشاء مستلفہ میں عشاء کے وقت میں پڑھنا مختصر تشریح اسے جمعہ بین سلاطین کہتے ہیں آج کی نماز مغرب عرفات میں نہیں پڑھنی نہ ہی مغرب کے وقت میں پڑھنی ہے بلکہ عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے دونوں نمازوں کے درمیان سنن و نوافل نہ پڑھیں مغرب کی سنتیں بھی عشاء کے بعد پڑھے مغرب و عشاء کے لیے ایک اذان اور ایک اقامت ہے مغرب کے بعد سنتیں پڑھیں یا کوئی اور کام کیا تو عشاء کے لیے ایک اور اقامت کہیں جائے یہ نیت نہ کی جائے کہ مغرب قضا کر کے پڑھنی ہے بلکہ یہ نیت ہوگی کہ مغرب عشاء سے ملا کر پڑھنی ہے مستلفا میں مغرب و عشاء جمعہ کرنے کا طریقہ نمبر ایک مستلفہ پہنچ کر عشاء کے وقت میں پہلے مغرب کے فرض پڑھیں پھر عشاء کے فرض دونوں نمازوں کے درمیان سنن و نوافل نہ پڑھیں مغرب کی سنتیں بھی عشاء کے بعد یوں پڑھے کہ پہلے مغرب کی سنتے اور نوافل عوابین وغیرہ اس کے بعد عشاء کی سنتے نوافل اور پھر وطر و نوافل ادا کرے نمبر دو مغرب و عشاء کے لیے ایک اذان اور ایک اقامت ہے مغرب کے بعد سنتیں ادا کر لی یا کوئی اور کام کیا تو عشاء کے لیے ایک اور اقامت کہی جائے گی البتہ اذان دوبارہ نہیں کہی جائے گی مذکورہ دونوں نمازیں باجماعت پڑھنا سنت معدہ ہے البتہ جماعت ممکن نہ ہو تو منفرد طور پر یعنی تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں نمبر تین واضح رہے کہ اقامت اس وقت کہی جاتی ہے جب جماعت قائم کرنا ہو تنہا پڑھنے کے لیے اقامت نہیں کہی جاتی حج کا سفر میرے نصیب جمعہ بین سلاطین کے احکام پر عمل نہ کیا تو کیا صورتیں ہوں گی نمبر ایک مصطلفہ میں بین صلا بلا عذر ترک کرنے کی صورت میں آدمی گناگار ہوگا مگر کفارہ لازم نہ ہوگا کیونکہ یہ ان واجبات میں سے ہے جن کے ترک پر کفارہ لازم ہونے کا علما نے استثناء کیا ہے جو شخص کسی عذر کے بنا پر یا بغیر عذر کے رات عرفات ہی میں گزارتا ہے یا براہ راست مینا یا مکہ مکرمہ وغیرہ چلا جاتا ہے تو ایسا شخص مغرب و عشا کو ملا کر نہیں پڑھے گا بلکہ مغرب اور عشا اپنے اپنے وقت میں پڑھے گا البتہ عزر صحیح پائے جانے کے سبب گناہگار نہ ہوگا اور بلا عذر ایسا کیا تو گناہگار ہوگا نمبر دو مستلفہ میں رات کا اکثر حصہ گزارنا سنت معدہ ہے لہذا اگر کسی شخص نے بغیر کسی شرع عذر کے رات عرفات یا راستے میں گزاری مثلا مستلفہ سے باہر ہی مقوف کر لیا یا براہ راست منا یا مکہ مکرمہ چلا گیا تو ایسا شخص عیسا یعنی بری کام کا مرتکب ہوا نمبر تین اگر مغرب کے وقت ہی میں مستلفہ پہنچ گیا تو ابھی اس کو مغرب پڑھنا جائز نہیں بلکہ عشا کے وقت تک اسے انتظار کرنا ہوگا مظلفہ پہنچے ہیں. مضلفہ پہنچ کے دو کام کرنا واجب ہے ایک تو یہ کہ مضلفہ پہنچ کر نمازوں کو ملانا واجب ہے یعنی مغرب اور عشا کے نماز یہ ملانا واجب ہے اور مزدلفہ میں جو رات گزارنا ہے وہ سنت مقدہ ہے یعنی رات کا اکثر حصہ مزدلفہ میں گزارے سنت موقع ہے یعنی مزدلفہ میں تین کام کرنے ہوتے ہیں ایک مغرب عشا کو ملانا یہ واجب رات میں ہی گزارنا سنت مقدہ جو تیسرا حصہ ہے اس کے بارے میں بڑی غفلت ہے وہ ہے مزدلفہ کا وقوف جو کہ واجب ہے اور بڑا ہی اہم واجب ہے اور اس میں بالکل دعا اور زاری کا محل ہے وہ تو اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ وقت شروع ہونے سے پہلے چلے جاتے ہیں مضطلفہ کا وقوف ہی نہیں کرتے جی حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کے تعلق سے ایک روایت میرے پیش نظر ہے جی اور بڑی پیاری روایت ہے کے سینریو میں حج کے جو اثرار ہیں جی جی حج کے جو فضائل اور اثرار اس کے تعلق سے یہ واجب ہے یعنی بہکی وغیرہ میں روایت ہے کہ کسی نے حضرت امیر المومنین علی المرتض رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آخر جو وقوف عرفہ ہے وہ حرم سے باہر کیوں ہوتا ہے جو عرفہ کا میدان ہے وہ حرم سے باہر ہے فرمایا کابت اللہ کعبہ بیت اللہ ہے اور حرم جو ہے حدود حرم کعبے میں داخلے کا دروازہ ہے تو جب لوگ اس دروازے پر کھڑے ہو کر تجرو کریں گے تو یہ ان کے لیے مقام مقرر کیا گیا ہے کہ وہ اس دروازے پر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں تجرب کریں گریہ کریں یعنی میدان عرفات کا وقوف کرنا کہ جب انہیں یعنی پوچھا گیا یا امیر ممنین مزدلفہ آنے کا کیا سبب ہے فرمایا جب انہیں آنے کی اجازت ملی تو اب دوسری ڈیوری پر روئے گئے یعنی اگلی سیڑھی انہوں نے چڑھی حرم میں داخل ہوئے یہاں آ کر گریہ کیا پھر جب تجربہ زیادہ ہوا تو حکم ہوا کہ مینا میں قربانی کریں پھر جب میل کچر اتار چکے قربانیاں کر چکے گناہوں سے پاک ہو چکے تو اب بات حارت انہیں زیارت یعنی طواف زیارت کی اجازت ملی اب جا کے انہوں نے تواف زیارت کیا عرض کی گئی ایام تشریق میں روزے کیوں حرام ہیں فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے مہمان ہیں اور مہمان کو بغیر اجازت میزبان روزہ رکھنا جائز نہیں عرض کی گئی یا مل منین کعبہ سے لپٹنا کیسا ہے فرمایا اس کی مثال یہ ہے کہ کسی نے دوسرے کا گناہ کیا دوسرے کا قصور کیا اور اس کے بعد وہ اس کے کپڑوں سے لپٹ جاتا ہے اور گریہ کرتا ہے تاکہ یہ اسے بخش دے تو کعبے سے لپٹنا ایسا ہی ہے سبحان اللہ تو وقوف مضطلفہ جو ہے ایک اہم موڑ ہے اور روایتوں میں آیا کہ عرفات کا جو وقوف ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی تمام حقوق اللہ معاف کر دیتا ہے وہ گناہ حق اللہ کے تعلق سے چھوٹے ہوں بڑے ہوں چھپک کیے ہوں ظاہرن کیوں ہوں, ہوں باترین ہوں اللہ تبارک و تعالی تمام قسم کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور وہ بندہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا آج ہی اس کی مانے جنا ہو اب حقوق العباد کا کیا ہوگا جب بندہ مزدلفہ میں آتا ہے رات گزارتا ہے فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے تو مزدلفہ کا جو وقت ہے وہ بھی شروع ہو جاتا ہے ٹھیک اور سورج نکلنے تک یہ وقت رہتا ہے جب بندہ اس مقام پر آ کر دعا کرتا ہے گریہ زاری کرتا ہے تو اب ایک وعدہ لے لیا گیا کہ اللہ تعالی صاحب حق کے دل میں رحم ڈال دے گا کہ وہ اسے معاف کر دے سبحان اللہ کتنا بڑا انعام ہے جو حقدار ہوگا وہ اسے معاف کر دے معاف کر کیا بات وقوف مزدلفہ حج کے واجبات میں سے ایک واجب نواں واجب وقوف مزدلفہ آئیے دیکھتے ہیں واجب کے تعلق سے کیا احکام ہے اور اگر یہ واجب رہ جاتا ہے تو پھر کیا سوتے بنیں گی اس مختصر پیکیج میں واجب. کا وقوف مختصر تشریح عرفات کا وقوف کرتے ہوئے غروب کے بعد مستلفہ کے لیے نکلتے ہیں اور رات مستلفہ میں گزارنا سنت معقدہ ہے لیکن جو خاص وقوف کا وقت ہے اس میں کم از کم ایک لمحے کے لیے مزدلفہ میں ہونا واجب ہے اور مزدلفہ کے مقوف کا وقت دسویں کی فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر سورج طلوع ہونے تک ہے وقوف مزدلفہ ترک ہو جائے تو کیا احکام ہوں گے نمبر ایک دسویں کی صبح مزدلفہ میں ایک لمحہ بھی بلا عذر وقوف نہ کیا تو دم واجب ہوگا نمبر دو معتبر آزار پر مزدلفہ کے وقوف کو ترک کیا تو دم لازم نہ ہوگا نمبر تین اگر کسی کا مقررہ وقت میں صرف مزدلفہ سے گزرنا پایا گیا تب بھی وقوف کہلائے گا نمبر چار اگر کوئی نماز فجر پڑھنے سے پہلے مگر فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد مستلفہ سے چلا گیا برا کیا لیکن دم نہیں آج پانچ واجبات بیان کرنے تھے چار واجبات بیان ہو چکے ہیں آخری واجب جو آج سلسلے میں شامل ہونا ہے اس کا تعلق ہے رمی سے متعلق پہلے دن کی رمی دسواں واجب پہلے دن کی رمی کرنا پہلے دن کی رمی دوسرے ایام سے مختلف ہے دیگر ایام میں تینوں جمروں کو رمی ہوتی ہے اور پہلے دن صرف, پہل صرف ایک جمرے کو رمی کی جاتی ہے آئیے دیکھتے ہیں پہلے دن کی رمی کے تعلق سے کیا حکام ہے اس مختصر پیکج میں دسواں واجب دسویں کو صرف بڑے جمرے کو اور گیارہ بارہ کو تینوں جمرات کو کنکڑیاں مارنا یعنی رمی کرنا مختصر تشریح پہلے دن کی رمی کا وقت دسویں تاریخ کی فجر کا وقت شروع ہونے سے گیارہویں کی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک ہے یہ پورا وقت مختلف حکم کے اعتبار سے چار اقسام پر مشتمل ہے نمبر ایک فجر کا وقت شروع ہونے سے سورج نکلنے تک مکرو وقت نمبر دو سورج طلوع ہونے سے زوال کا وقت شروع ہونے تک مصنون وقت نمبر تین دوپہر زوال کا وقت شروع ہو جانے سے غروب تک مباح وقت نمبر چار سورج غروب ہونے سے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک مکرو وقت رمی کرنا ترک ہو جائے تو کیا احکام ہوں گے نمبر ایک ہر جمرے کو ساتھ سے کم کنکنیاں مارنا جائز نہیں پہلے دن اگر صرف تین مارے تو دم لازم ہوگا اگر کم از کم چار ماری تو باقی ہر کنکری کے بدلے صدقہ فطر دے گا نمبر دو دوسرے یا بقیہ دن اگر متفرق طور پر تمام جمرات کو کم از کم دس کنکریاں ماری تو بھی دم لازم ہوا نمبر تین اگر تمام ہی ایام کی رمی چھوڑ دی تب بھی ایک ہی دم لازم ہوگا نمبر چار دوسرے دن اگر گیارہ کنکریاں ماری اور دس چھوڑ دیں تو ہر کنکری کے بدلے ایک صدقہ فطر ہے اگر اس موقع پر صدقوں کی قیمت دم کے برابر ہو جائے تو دم سے کچھ کم کر دے نمبر پانچ اگر کسی دن کی رمی کرنا رہ گیا ہو تو رات میں بھی وقت ہے لیکن رات میں بلا عذر شرعی مکروح تنزی ہے البتہ دم نہ ہوگا نمبر چھ واضح رہے کہ ہر دن کی رمی الگ الگ واجب ہے اور ہر جمرے کو سات سات کنکریاں مارنا بھی واجب ہے اقل کنکریاں مارنے پر دم لازم ہوگا پہلے دن سات کے بجائے صرف تین کنکریاں مارنا اقل ہے اور دوسرے اور بقیہ دیگر ایام میں اکیس کے بجائے صرف دس مارنا عقل ہے نمبر سات اگر کسی دن کی کمی بالکل ہی نہ کی تو جب تک میں رمی باقی ہیں رمی کی قضا کرے گا تیرہ تاریخ کو غروب سے پہلے تک رمی کے آخری دن کا وقت ہے قضا کے ساتھ ساتھ دم بھی واجب ہوگا ابھی بڑھتے ہیں آپ کی کال کی طرف آپ کی کال لیتے جی میرا سوال یہ ہے کہ جو مردوں کے باتھ روم ہے وہ حدود حرم کے اندر ہیں کچھ شخص مسجد تنم میں نماز ادا کر کر اپنے واش روم میں جاتا ہے کوئی مرد تو کیا اس پر عمرہ واجب ہو جائے گا عمرہ لازم ہو جائے گا یعنی یہ پوچھ رہے ہیں کہ مسجد عائشہ میں جو تنم میں واقع ہیں کچھ واش روم حدود حرم میں تو اگر کوئی شخص حرم سے باہر جائے مثال کے پر مسجد عائشہ چلا گیا ٹھیک ہے یا جیرانہ چلا گیا یا حدیبیہ چلا گیا یا جدہ چلا گیا یہ سب میکاپ کے اندر ہیں ٹھیک تو مکہ مکرمہ آتے ہوئے احرام اس وقت ضروری ہوگا کہ جب اس کی نیت ہو عمرہ کرنے کی عمرہ کرنے کی نیت نہیں ہے اور وہ م... مطلب کہ ہل سے حرم میں آ رہا ہے تو عمرہ کرنا واجب نہیں ہوتا جو صورت انہوں نے بیان کی ہے یہاں بھی عمرہ کرنا ضروری نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی اگلی محمد افضل عطا پنجاب کر رہا ہوں مرکا کی وارگاہ میں احرام کی حالت میں چشمہ لگا سکتا ہے یا نہیں دوسرا احرام سر پر اوڑھ کر اگر نماز پڑھ لی تو رفیق الحمد میں اس کا کفارہ ہے تو اب کفارہ ادر حرم ہی میں ادا کرنا ہوگا یا واپسی میں آ کر پنجاب میں پتا چل رہا تو ادھر بھی اس کا کفارہ ادا کر سکتا ہے برہ مدینہ اس کی وہ ذہن میں فرما دی پہلے تو یہ بتا دیں کفارا ہے کہ کفارہ ہے کفارہ لفظ ہے حالت آرام میں چشمہ لگا سکتے ہیں نہیں جی کمزور نظر والے کہاں جائیں گے تو لگا سکتے ہیں تو جنہیں نظر ہی نہیں آتا چشمے کے بغیر وہ کہاں جائیں گے تو چشمہ لگانے سے منع نہیں کیا گیا اور نہ ہی چشمہ لگانا لباس کا حصہ کہلاتا ہے ٹھیک اصل میں سلی اور بغیر سلی چیزوں کا تعلق لباس سے ہے ٹھیک آج اسے کمبل ہے جی کمبل اوڑا جی یا سردی ہے شال اڑی है तो تو اس کی اجازت ہے سوتے ہوئے کمبل جو ہے نا وہ لیا جا سکتا ہے تو یہ الگ بات ہے کہ چہرہ نہیں چھپائیں گے اسے سر نہیں چھپائیں گے وہ جدا جگہ چیزیں لیکن جو لباس نہیں ہے اس کا استعمال منع نہیں ہے مطلب کی بھی اجازت گڑی ہے چشمہ ہے پین رکھنا ہے تو اگر وہ جیب تو نہیں ہوگی اس کے اندر اگر وہ بیلٹ میں رکھتا ہے بیلٹ میں رکھ لیں گے تو چشمہ بہرحال احرام میں لگایا جا سکتا ہے کی ایک کال کا سوال تھا کسی نے جو ہے وہ غلطی سے سر چھپا کر نماز پڑھ لی تو ظاہر بات ہے جب اس نے سر چھپایا ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ بارہ گھنٹے تک وہ چھپایا ہوا ہے تو اگر کم وقت کے لیے چھپایا ہے تو ایسی صورت میں صدقہ نکالنا ضروری ہوتا ہے جو کفارے ہیں یعنی جو جنایات ہیں واجبات کے ترک کی وجہ سے یا احرام کے ممنوعات کی وجہ سے تو وہ دو تین قسم کے ہیں ایک وہ جس کو دم کہتے ہیں جانور ذبح کرنا ہوتا ہے دم کے متبادل بھی ہیں یعنی روزے وغیرہ بھی ہیں تو جانور ذبح صرف حرم ہوگا اگر وہ صدقہ ہے تو صدقہ جو ہے وہ حرم میں نکالنا افضل ہے بہتر ہے لیکن وہ کہیں اور بھی نکالا جا سکتا ہے اگر یہ پنجاب میں نکالنا چاہتے ہیں تو پنجاب میں بھی نکال سکتے ہیں جس जि شہر میں جس ملک میں چاہیں نکال سکتے ہیں ایک ٹیکس پیغام آیا ہے کہ عرفات کے قریب قریب لوگ وقوف کر لیتے عرفات کی حدود کے قریب میں لوگ وقوف کر لیتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہوگا ان کا وقوف ہو جائے گا نہیں ہوگا کیا ہوگا دیکھیں عرفات ایک میدان ہے ٹھیک ہے مزدلفہ بھی ایک میدان ہے صحیح اب مزدلفہ کا وقوف واجب ہے اور حج کا جو وقوف ہے وہ فرض ہے ٹھیک ہے حج کا وقوف فرض ہے اور اس فرض کے اندر پھر مزید حصے ہیں کہ جی دن میں وقوف کر رہے ہیں اور غروب کا حصہ جو بھی تفصیل ہے ٹھیک تو اب معاملہ کیا ہے کہ نماز جب پڑھتے ہیں نا جی تو بچپن سے ہی دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے لوگ جا رہے ہیں تو مسجد چلے گئے لوگ سجدہ کر رہے ہیں کر لیا رقو کر کر لیا جب بچہ آتا ہے مسجد میں تو ظاہر باتیں سب چیزوں سے نہیں آتی وہ بات چیزیں ہم دیکھ کر رہا ہوتا ہے دوسروں کا دیکھا اور کر لیا آہستہ آہستہ سیکھنا شروع کیا اور نماز غیر مانوس چیز نہیں ہے ٹھیک جب سے آپ کھولی ہے ہوش سنبھالا ہے نماز کا پتہ ہوتا ہے حج ایسا معاملہ نہیں ہے حج جو ہے وہ زندگی میں لوگ زیادہ تر لوگ ایک ہی دفعہ کرتے ہیں اور پھر حج کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ کم ہوتی ہیں ہوتا یہ ہے کہ حج میں دیکھم دیکھ ہو رہی ہوتی ہے دوسرے کو دیکھ کے ہم چل رہا بی جی سے بعض یہ ہوتا ہے کہ بس ہاں کیا کرنا ہے بھائی کیا کرنا ہے یہاں بیٹھے یوں کرنا ہے اس طرح کرنا ہے تو یہ چل رہا ہوتا ہے تو اب کچھ لوگ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو کسی بھی طرح مرتے پڑتے مشکت اختیار کرتے بھائی مکہ مکرمہ پہنچنا پھر عرفات پہنچنا آسان تو نہیں ہے وہ آ گئے تا تا لیکن جناب بیٹھے ہیں عرفات سے باہر اب جو میدان ارفات آیا ہی نہیں یعنی زہر کا وقت شروع ہوا ہے اس وقت سے لے کے اگلے دن کے فجر تک ایک لمحے بھی میدان عرفات میں نہیں آیا وہ تو حاجی ہوگا ہی نہیں اللہ کا تو فرض ادا ہی نہیں ہوگا رکن اعظم رکن اعظم ہے تو عرفات کے باہر بیٹھ جانا ان کی عبادت کو ضائع کر دے گا اللہ تو اس کے بارے میں کوتاہی ہے بہت بڑی کوتاحی ہے اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جناب کسی مذہب میں اجازت ہے مطلب کہ شوافے کرتے ہوں یا نابلہ کرتے ہوں یا مالکیاں کرتے ہیں کسی مذہب میں رعایت نہیں ہے حج ہوتا ہی عرفات میں اللہ تو یہ لوگ جہالت کی بنیاد پیشتہ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ہوتی ہے ٹھیک ٹھیک ٹھاک تعداد ہوتی ہے اور یہ تعداد زیادہ تر ان لوگوں کی ہوتی ہے جو بغیر کسی سسٹم کے آئے ہوتے ہیں جو سسٹم سے جاتے ہیں نا ان کے خیمے نومینیٹ ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں اپنے خیموں میں بیٹھتے ہیں اور جو چوری چھپے اج کرنے والے ہوتے ہیں وہ آ اب یہاں تو پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے جی تقریبا محال ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے تو بس اب مناسک جہاں جہاں آدھا ہوتے ہیں یہ لوگ پہنچ گئے اب ان کے پاس خیمہ نہیں ہے تو جہاں دل چاہا وہاں یہ بیٹھ گئے تو لازمی ہے کہ عرفات جہاں ہے وہاں بیٹھا جائے اس کی حدود کا خیال رکھنا اس کی حدود کے تعین کیا گیا ہے کہ جناب یہ عرفات ہے یہاں سے شروع ہو رہا ہے بدایا نہایا کے بورڈ لگے ہوتے ہیں یعنی اینڈ و سٹارٹ کے بورڈ لگے ہوتے ہیں جی اچھا مزلفا میں بھی یہ ہوتا ہے اب مزلفا میں کیا ہوتا ہے کہ صبح کا وقوف کرنا ہے جی تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ وقت آنے سے پہلے ہی مینا روانہ ہو رہے ہوتے ہیں جی بلا مبالغا ہزاروں لوگ رات سے چلنا شروع ہو جاتے ہیں یعنی اگر آپ دس بجے دیکھیں گے گیارہ بجے دیکھیں گے بارہ بجے دیکھیں گے روڈ بھر کے چل رہا ہوگا جا رہے ہیں لوگ مینا اب بندہ سوچتا ہے کہ تو جا رہے ہیں. ابھی تو وہ کوف رہتا ہے جو واجب ہے وہ کیوں نہیں ادا کر رہے جا, جا, جا رہے جناب اب وہ جا رہے ہوں بھلے اب حج کے اندر ایک بڑی اہم چیز ہے جی ہم اپنا سلسلہ چلا رہے تھے مینا تک ہم پہنچے تھے جی اب مینا سے جب عرفات کا قصد ہو نا جی اب ہر چیز کو بھول جائے کون کیا کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے اس کو بھی بھول جائے توجہ فقط ٹھیک ارفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہو رہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک مقام ہمیں بتایا ہے اس مقام پر آ کر دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ کرنا ہے تجرب کرنا ہے تو اب جو سفر ہے اس سفر کا سٹارٹ یہ ہو کہ توجہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو دل بھی وہی متوجہ ہو یہاں وہاں لوگ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے یہ شکایتیں یہ جناب گلا شکوا کچھ بھی نہیں آج سب چیزوں کو بھول جانے کا دن ہے یہ دن یہ باتیں کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت وقت ہے کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہ حج کرنے نہیں گئے ہیں کسی پریشان کرنے گئے یہ سہولت نہیں ملی یہ نہیں ہوا یہ کیوں ہے یو کیسے ہے یہ کیوں ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے پورا سفر ان کا اس میں گزر جاتا ہے تنقیدیں کرتے کرتے ہاں تو بندہ جو ہے نا جھک کر جائے مانگنے جائے صبر کرے سفر میں تکلیف تو آتی ہیں کہ نبی اکرم علیہ سلاحت والسلام سفر حج میں تھے اور آپ کا اونٹ گم ہو گیا جی جس پر آپ کا زادہ راہ تھا سامان تھا گم ہو گیا بندہ کیا کرے گا ایسی کیفیت حاجو کے ساتھ ہو جاتی ہے تو ایسی کیفیت میں صبر کرے آدمی جو بھی تکلیف پہنچ رہی ہے کسی بھی طرح کی پہنچ رہی ہے گاڑی لیٹ ہو رہی ہے آپ وقت پر نہیں پہنچ پا رہے آپ کو سونے کو نہیں مل رہا شور ہے دیگر چیزیں ہیں تو آؤ فغا اور شور کرنے سے وہ نئی بات بنے گی وہ ایک شعر ہے نا یہ تو وہ آؤ فغا ہے جی جس کو شکوا اور شکایت کہتے ہیں اور اگر وہ آؤ فغا ہو تو مقدس بارگاہ میں تو وہ بھی نہیں ہوتی وہ ہے نا خوف ہے ترما مدینہ منورہ کا نقشہ کھینچ رہے ہیں بارگاہ رسالت میں حاضر ہونا اور آپ علیہ صاحت اسلام تو حیات ہیں تو ان کی بارگاہ میں حاضری بڑی مشکل ہوتی ہے کہ ادب کے سارے تقاضے بھی مد نظر رکھنے ہیں اور اپنی جو کیفیت ہے اس وہ بھی سنبھالنی ہے جب ان کی ان کے دربار میں ایک عاشق پہنچتا ہے تو چاہتا ہے کہ بس مٹ جاؤں آج اس بارگاہ پر قربان ہو جاؤں اور آج جو دکھ ہیں وہ آپ کو سنا دوں اور جب بندہ دکھوں کی طرف آتا ہے تو اس لازمی طور پر اسے اس کے آنسو بھی آئیں گے آہو فقا کی کیفیت بھی ہوتی ہے بہت کچھ سینہ چاک کرنے کا دل چاہتا ہے لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں نہیں خوف ہے سم خراشی سگے سگ کا یہ نالاو افغا کرنا آہو بکا کرنا ہمیں بھی آتا ہے لیکن خوف یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے جو کتے ہیں کہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو جائیں کہیں شور میں وہ جو ہے خوف زدہ نہ ہو جائیں ورنہ کہ یاد نہیں نالاو افغا ہم کو یہ تو کرنا چاہتے ہیں ہم بس ظاہر کی جو کیفیت ہوتی ہے وہاں تو وہ پوری کیفیت اعلیٰ اپنے ایک اور کلام میں بیان کی ہے کہ ظاہر وہ کیا شعر ہے ظاہر و پاس ادب رکھو اس پوری کیفیت اعلیٰ نے اس میں بیان کی ہے کہ بس ایک دل چاہتا ہے قربان ہو جاؤں دوسری دوسری طرف جو نہ نا ادب ہے ادب کا تقاضا ہے قربان ہونے کی کیفیت ہے سینا چاک کرنے کی کیفیت ہے عشق و مستی کا عالم بھی ہے خود کو سنبھالنا بھی ہے ادب کا تقاضے پورے کرنے ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑی بارگاہ میں جب حاضر ہوں تو پھر تو ادب کے تقاضے بھی بڑھ جاتے ہیں تو آپ جب بیت اللہ شریف پہنچے ہیں مسجد حرام شریف پہنچے ہیں قدم قدم پر دعا کی قبولیت کی جگہ ہیں تو وہاں جا کر بجائے اس کے شکوا اور شکایت ہو بجائے اس کے کہ آپ دنیا میں جو ہے کھوکھے رہ جائیں گفلت میں آپ کا سفر گزر جائے اس کے بجائے سعادت مندی کی طرف متوجہ ہوں اور کنٹرول کیجئے وہاں جا کر اپنے آپ کو بہت کنٹرول کرنا ہوتا ہے اور قدم قدم پر جو ہے صبر کرنا ہوتا ہے جو اس سفر میں خاموش رہتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے اور خاموش بھی ایسا ہو ٹھنڈا خاموش ہو یہ نہ کہ بس اندر سے غصہ بھرا ہو اور یہ پھٹا اور وہ پھٹا بالکل وہاں آسم عالم یہ ہے مینوز بھائی جی آپ گئے دکان پہ کچھ سامان لینے جی وہ ایسا جواب ہو سکتا ہے دے آپ کو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے ریاض اللہ جاؤ جاؤ یہاں سے جاؤ چلو یہاں سے رشو کر لو بالکل ایسا جواب دے دیں گے اب کے وہ آواز رجوعات ہوتی ہے بندہ سوچتا ہے میں نے اس کو کہا کیا ہے بلا وجہ یہ مجھ سے لڑنے کو تیار ہے تو ایک تو یہ کہ یہ کیفیت ہمارا امتحان ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم سامنے والے کو سمجھے بیچارا لیبر ہے ٹھیک لیبر ہے سیزن ہے مطلب جس طرح ہوتا ہے نا سیزن عید آتی ہے تو رش ہوتا ہے مطلب کہ دن اور رات دکانیں کھلی ہوئی ہیں وہ اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کام کر رہا ہے اور چڑ چی پن اس کے اندر آنا ایک فطرتی سی بات ہے تو آپ اس سے لڑ کے کیا کر لو گے اپنا زو خراب کرو گے وہاں طرح طرح کی جو اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں تو ایسے میں یا تو آپ ٹھیک ہے لڑ لو ٹھیک ہے غلط کام ہی کریں گے اس کے اندر ہو سکتا ہے برے الفاظ نکل جائیں ایسے کلمات نکل جائیں پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اپنا ذوق خراب ہو جاتا ہے دو دن تک بندہ سوچتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا صبر جو ہے وہ بالکل حفاظت کا راستہ ہے بندہ کالو سلامہ پر عمل کرے جو جالت کا مظاہرہ کرتا ہے اسے کرنے دے اور آرام سے نکل آئے کسی کی حرکت کی طرف متوجہ نہ ہو اگر کوئی ہے قریبی اور اسے سمجھا سکتا ہے سمجھا دے ورنہ اپنی عبادات کو فوکس رکھے اپنے پر فوکس رکھے اور یہ دیکھے کہ یہ سعادت کم ہے کہ میں میرا, میرا وجود اور میں یہاں پہ حاضر ہوں یہی شہادت ورنہ یہاں کے لیے تو حاضری ہے تھوڑے دن, دن کی حاضری ہے. ہے پھر نصیب ہو گئی جنت ہے جنت البکی تو ٹھیک ورنہ جو ہے نا وہ دیکھتا ہوں اور حیرت سے دیکھتا ہوں اور کبھی परम कोला اب اگلے گلدستے کی طرف بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے اور نام بھی پیارا ہے اس کا اور اس میں جو ہمارا کانٹینٹ ہے جو حدیث بیان ہو رہی ہے وہ بھی بہت پیاری ہے دل کے کانوں سے سننے والی ہے ویسے جو وقت ہو رہا ہے جو بھی کیفیات ہے لیکن اللہ نے چاہا اگر طبیعت کو منائیں گے تو اس طرف آئے گی اور پھر اس کا لطف بھی آپ خود محسوس کریں گے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف مدنی گلدستی کی طرف جو مختص یہاں پہ بیان کریں گے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حج حدیث جابر یہ حدیث پاک سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی کیفیت کو بڑے ہی تفصیل کے ساتھ بیان کرتی ہے بہت بڑے فقیر ہیں امام ابن حمام صاحب فت القدیر رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے جب ہدایت کی شرح لکھنا شروع کی کتاب الحج تو فرمایا کہ سب سے پہلے میں برکت کے لیے اس حدیث کو نقل کرتا ہوں حالانکہ ان کا مزاج نہیں ایسا بلکہ تو دلائل نقل کیا کرتے ہیں اور وہ دلائل اپنی جگہ پر نقل کیا کرتے ہیں لیکن بالکل سٹارٹ میں فرمایا کہ برکت کے لیے سب سے پہلے اس حدیث جابر کو نقل کرتا ہوں تو چونکہ سرکار علی صلاحت السلام کے تذکرے پر مشتمل تھی اور اس حدیث پاک میں پیارے آکا علی سلاط السلام کے حج کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے تو پتہ چلا کہ اسے ذکر کرنا اس کا سننا اور اسے بیان کرنا یقینی طور پر برکت کا ایک باعث ہے اور ویسے بھی ہم جب حج کا تسکرہ سن رہے ہیں تو حج کا تذکرہ سنتے ہوئے سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ پیارے عکا علیہ السلاط والسلام نے کس موقع پر کیا فرمایا اسے ضرور سنا جائے ہم چلتے ہیں حدیث پاک کے الفاظ کی طرف پچھلے سلسلے میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ نبی اکرم علیہ السلاۃ والسلام نے جب مکہ مکرمہ پہنچے تو بیت اللہ کا طواف کیا اور اس کے بعد صفا کی جانب بڑھے الفاظ یہ ہیں فلم منصفہ ان صفا ول من تمن شاہ ار نبی اکرم علیہ حضرۃ السلام صفا کی طرف بڑے ہیں اور جب صفا کے قریب پہنچے تو یہ آئےتم وارکا پڑھی ان ول مروا من شاہ ار اللہ کہ بے شک صفا اور مروا پہاڑیاں جو ہیں یہ اللہ تعالی کے نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں پھر فرمایا اب دا بیما بد اللہ بھی میں صحیح کی ابتدا اس سے کرتا ہوں کہ اس آیت میں جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا اور پہلے تذکرہ کیا سفا کا فبدا بد نبی اکرم علیم نے صفا سے صحیح شروع کرنا چاہی فارقل علیہ صفا کی پہاڑی پر چڑھے اتنا چڑھے حت را یہاں تک کہ خانہ کعبہ نظر آنا شروع ہو گیا آج سے دو تین سال پہلے اگر کوئی صفا پر چڑھتا تھا تو اسے خانہ کعبہ نظر نہیں آتا تھا اس لیے کہ خانہ کعبہ کے آگے دیوارے وغیرہ ہیں صفا کی تھیں تو اس کی وجہ سے نظر نہیں آتا تھا لیکن اب جو تعمیر ہوئی ہے تو وہ تعمیر بڑی اچھے انداز کی ہوئی ہے اس میں جگہ جگہ سے بیت اللہ کا نظارہ ہوتا ہے اور خانہ کعبہ کا جو نظارہ ہے بہت آسان ہو گیا ہے تو سفا پر بھی جب چڑھتے ہیں تو بعض منزلوں میں خانہ کعبہ نظر آ رہا ہوتا ہے تو نبی اکرم علی سات اتنا چڑھے کعبہ نظر آیا اور قبل کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ کیا فوہد اللہ وکبارہ آپ علیہ ساط السلام نے تقبیر وغیرہ ادا فرمائی کلمہ پڑھا اور یوں پڑا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق الملک و لہم وحدہ انجزا وعدہ۔ یہ تو کلمہ شریف تھا اس کا ترجمہ کرنے کی حاجت نہیں کہ اللہ تبارک وطالع ایک ہے وہ خدا انجا و ہو اپنا وعدہ اس نے پورا کیا نصر آپ ہو اپنے بندے کی مدد فرمائی و الاحزاب اللہ اور خود ہی شکست دے دی گروہ کو احزاب والوں کو محدود نے لکھا کہ اس سے اشارہ ہے غزبۂ خندق کے موقع پر جو کفار کا لشکر آیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا معاملہ کیا کہ وہ خود ہی شکست خوردہ ہو کر واپس پلٹ گیا کسی بڑی جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی سمدا بین نزالک سرکار علیہ سات السلام نے پھر یہاں جو ہے وہ دعا مانگی مسلح حاضہ سلاسہ مرات یعنی تین مرتبہ الفاظ نزلہ مرواتی پھر آپ علیہ سلاۃ وسلام مروا کے جانب بڑھے حتیٰ قدما ہوں پھر بتن الوادی اب موجودہ کیفیت اور اس وقت کی کیفیت میں فرق ہے پہاڑی کی جو کیفیت تھی اس وقت وہ واقعات پہاڑی تھی اب تقریبا فرش ہے پہاڑی نہیں ہے صرف سفا کے کونے پر مروہ کے کونے پر ایک چھوٹی سی چٹان رکھی ہوئی ہے جس طرح کہ ہماری یہ تصویر نظر آ رہی ہے تو آگے پورا ایک فرش ہے لیکن آپ علیہ سات جس وقت صحیح کر رہے تھے تو کیفیت مختلف تھی اور اس کیفیت کا تذکرہ راوی نے ان الفاظوں میں بھی کیا ہوا ہے کہ جب سرکار علیہ سلاط والسلام نیچے اترے ہیں تو پلین حصہ آ گیا ہے وادی کہتے ہیں میں مطلب ایک میدانی حصے کو تو جب آپ کے قدم اس وادی میں آئے ہیں تو آپ نے صحیح شروع کی ہتا ستا مشا جب وادی میں آئے ہیں تو آپ نے وہاں دوڑنا شروع کیا حت ازا سائید اتا اور جب چڑھائی آ گئی تو آپ نے چلنا شروع کر دیا تو پتہ ہی چلا کہ پہلے جو میلین اخدرن ہے اس کے بعد چڑھائی ہوا کرتی تھی اب ایسا نہیں اب پورا ہی حصہ پلین اور جس جگہ دوڑنا ہے اس جگہ کو سبز لائٹیں لگا کر نمایاں کر دیا گیا ہے کہ یہ دوڑنے کی جگہ ہے حتیٰ اتل مروا تا پر سرکار علیہ پہنچے ففعل علی سلاطلام پہنچے ففا الا المرواتی علی صفا تو جس طریقے سے آپ نے صفا پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ازکار اور دعائیں پڑھیں مروا پر بھی آپ علی سلاط والسلام نے یہی کیا حا آخر طوافی المروا جب طواف آخری تھا اور مروا پہ ختم ہوا فقا تو نبی اکرم علی سات السلام نے شاط فرمایا یعنی طواف ختم ہو گیا ہے اب آپ صحابہ اکرام علی مردوان سے مخاطب ہیں لو ان نستقبل کہ اگر مجھے پہلے اندازہ ہوتا تو میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لاتا وجال تو ہا بلکہ اپنے اس حج کو عمرہ ہی کر لیتا یعنی اپنے اس احرام کو عمرہ ہی کر لیتا یعنی پہلے عمرہ ادا کرتے آپ احرام کھول دیتے اور پھر آپ حج ادا فرماتے تو یہ خیال اس لیے واقع ہوا کہ پیارے آکا علی علیہ سات اسلام کے قلبِ اطر پر یہ خیال گزرا کہ یہ نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ حضور علیہ السلاۃ والسلام نے حج کران کیا ہے تو حجے قرآن ہی حج کج ہوتا ہے اور کوئی طریقے ہی نہیں ہے تو اس کی نفی کے لیے آپ علیہ السلاۃ والسلام نے ان کلمات کا اظہار فرمایا جس کے ذریعے یہ خبر دی کہ حج کا یہ طریقہ واحد طریقہ نہیں ہے دوسرا طریقہ بھی ممکن ہے کہ پہلے عمرہ کر کے احرام کھول دیا جائے اور پھر جو ہے وہ دوبارہ حج کا احرام باندھا جائے اور پیران والا ظاہر بات ایسا کر سکتا اگر کوئی تمتو کر رہا ہے اور جانور ساتھ لایا وہ بھی احرام نہیں کھول سکتا پھر آپ علیہ سات وسلام نے شاط سرمایہ فمن کانا سما حد یون جو جانور نہیں لے کر آیا فل تو وہ حلال ہو جائے احرام ختم کر دے یعنی جو عمرہ کر رہے ہیں آپ علیہ سات اور آپ کے رفقا ان کا طواف بھی ادا ہو گیا ہے صحیح بھی ادا ہو گئی ہے اب اگلا موقع تھا حلق کرنے کا یا تقصیر کرنے کا تو انہیں حلال ہونے کا کہا جا رہا ہے اور حلال ہونے کا یہی راستہ تھا کہ حلق کروائیں تقصیر کروائیں کروائے ولیج الحاطن اور اپنے اس احرام کو عمرے کا احرام بنا لیں اب یہاں محدثین نے ایک گفتگو کی ہے وہ گفتگو یہ کی ہے کہ بعض وہ لوگ تھے کہ جو جانور تو لے کر نہیں آئے تھے لیکن انہوں نے حج کی نیت کی ہوئی تھی تو پیارے اکا علیہ سات والسلام نے گویا کے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ بھی اپنے حج کو عمرے سے بدل دیں لیکن محدثین اکرام نے یہاں پر اس بات کی نشاندہی کی کہ ایسا کرنا اس وقت کے لوگوں کے لیے خاص تھا اگر کوئی حج کی نیت کر لیتا ہے تو وہ اس حج کی نیت کو عمرے سے نہیں بدل سکتا کیونکہ چونکہ آپ علیہ السلام خاص طور پر فرما رہے ہیں کہ جب عمرہ بھی کر لیا عمرہ بھی جب ادا ہو گیا اس کے بعد جو ہے وہ نیت تبدیل کر دینا اس کی تو گنجائش باقی نہیں رہتی لیکن یہ ان لوگوں کا خاصا تھا اس لیے آپ علیہ الات نے انہی کے لیے یہ فرمایا اور ایک حدیث پاک بھی اس پر نقل کی جاتی ہے کہتے بلا بن حارض صدی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فتح حج ہے یہ ہمارے لیے ہے یا آئندہ کے لیے بھی آپ علی صلاح میں نے شاطرمایا یہ تمہارے لیے خاص ہے ایک اور توجہ اس مقام پر کی گئی ہے وہ توجہ یہ ہے کہ یہاں مراد یہ تھا کہ صرف جن لوگوں نے عمرے کا احرام ماندہ ہوا ہے نیت جن کی عمرے کی ہے وہ اپنا احرام کھول دیں ایک سمپل ہی بات تھی کوئی اس میں وہ دقیق بحث نہیں ہے جس کا تذکرہ کیا گیا تو میرا اگر یہ دونوں توجہات ہوں تو ان کا کیا ماہمل ہوگا اس کا کیا مطلب اور مفہوم ہوگا وہ میں نے عرض کیا اگر دوسری توجی لیں تو پھر اگلا کلام بھی اس کی تائید کرتا ہے فقام کا بن مالک سورا بن مالک بن جوشم کھڑے ہوئے فقالا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ام لیابد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ساتھ عمرہ کی جو ادائیگی ہے کیسی سال ہے یا ہر سال ہوگی میں یہ عرض کیا گیا کہ مشقین مکہ یا اس وقت حج کرنے والے وہ حج کے ساتھ عمرہ نہیں کرتے تھے تو نبی اکرم علیہ سات نے یہاں پر عمرہ کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا یا عمرہ کرنے کی بھی اجازت عطا فرمائی اس اجازت کے تعلق سے حضرت سعاقا بن مالک رضی اللہ عنہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ عمرہ کرنے کی جو اجازت ہے یعنی حج کو تمتو کی صورت میں کرنا اسی سال کے لیے خاص ہے یا ہر سال فشب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسب واحدرا نبی اکرم علیہ السلام نے اپنی انگلیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے میں داخل فرمائیں اور فرمایا دخلۃ المرا فلحج مطلب یہ علامت ہے اتصال کی قرار کی جوڑ کی کہ نئی پکا تعلق ہو گیا اب ان کا اور عمرہ جو ہے وہ حج میں داخل ہو چکا ہے عمرہ الگ حج الگ کیا جا سکتا ہے ایسا نہیں جیسا کہ پہلے کے لوگ کرتے تھے براتین آپ علیٰۃسلام نے یہ دو مرتبہ شاد فرمایا کہتے ہیں اضرت علی المرتضا رضی اللہ عنہ کو اس زمانے میں یمن کا قاضی بنا کر بھیجا گیا تھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ حضور علیہ السلط کے لیے وہاں سے بہت سارے جانور لے کر آئے فوجم آ کر دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ انہوں نے تو احرام ہی کھولا ہوا ہے اچھا عورتوں کا تو احرام نہیں ہوتا اب انہوں نے کچھ علامتوں سے اندازہ لگایا کہ یہ کیا ہوا انہوں نے احرام کھول دیا ہے وہ علامتیں کیا تھی لبیست سیاب سبیگا وقت حلت مطلب انہوں نے آ, اس انداز کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کہ جس سے لگ رہا ہے کہ احرام میں نہیں ہے سرما لگایا ہوا ہے یعنی جنت اختار کی ہوئی ہے فن کرا ظالی کا علی تو, تو فرمایا کہ یہ, یہ کیا, کیا ہے احرام کھول دیا فقالت ان نہ ابھی امارانی لہذا میرے والد ماجد نے مجھے اس کا حکم شاید فرمایا کیسا کیا جا سکتا ہے کالا فقان علی بلی عق ابھی رابی کہہ رہے کہ حضرت جاب رضی اللہ تعالیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا یہ واقعہ پورا عراق میں بیان فرمایا یعنی نجف میں آپ تشریف ہوں گے تو وہاں پر یہ واقعہ آپ نے بیان فرمایا رسول اللہ صلی تو اللہ علیہ رسول میں حضور علیہ کے پاس حاضر ہوا محرشن علی اللہ فاطمہ تھا جو مجھے اعتراض تھا یا جو میری کیفیت تھی غصے وغیرہ کی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا کیوں کیا مصطفین لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارغاہ میں فتویٰ پوچھتے ہوئے فتویٰ پوچھنے کی غرض سے مسئلہ شریح پوچھنے کی غرض سے میں حاضر ہوتا ہوں فیم زکرۃن ہوں کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا کہ میرے والد ماجد نے یوں فرمایا ہے تو میں اس کی تصدیق کے لیے حاضر ہوا خواخ برت ہوں انکر تو کا کہ جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے یار رسول اللہ میں تو انکار کرا ہوں کہ کیسے ہو سکتا ہے فقال صدقت صدقت حضور اکرم علیہ سات نے شاید فرمایا کہ فاطمہ نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے سچ کہا ہے ماد کلتا فرت الحجہ اچھا تم یہ بتاؤ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہیں کہ کون سا کی نیت کی ہے کیا برا جواب دیتے ہیں کالا کل تو اللہ منی اہل بیما اہل بھی رسولک یا رسول اللہ میں تو یہ عرض کر کر آیا ہوں کہ اے اللہ میں اس حج کا احرام باندھ رہا ہوں جس حج کا احرام میرے آکار نے باندھا ہے ان نمای الحج فلاحل تو نبی اکرم علیہ السلام نے اپنا حج بیان فرما دیا کہ اے علی میرے ساتھ تو جانور ہیں قربانی کے تو میں تو احرام نہیں کھول رہا فلا تحل تم بھی اپنا احرام نہ کھولو کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی جانور ساتھ لے کر آئے تھے کالا فکان جماعت الحدی الزی قدیمہ بہ علی من المنی بہت ساری بہت سارے جانور آپ ساتھ لے کر آئے تھے اس میں کچھ جانور سرکار علی سات السلام کے لیے بھی تھے اور نبی اکرم علی ساطو اسلام بھی اپنے ساتھ کچھ جانور لے کر آئے تھے تو ولزی اتا بہن نبی یو صلی اللہ علیہ وسلم میاں سرکار علی ساطو اسلام کے سو جانور تھے اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کتنے لے کر آئے اور حضور علیہ صلاح السلام کتنے لے کر آئے مفتی احمد یار نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اس کی تعداد تو کوئی متعین نہیں ہو سکی بعض اقوال یہ ہی ہیں کہ چالیس جانور حضور علیہسلاۃ السلام اپنے ساتھ لائے تھے مدینہ منورہ سے ساٹھ جانور حضور علیہسلاطلام کے لیے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم لے کر حاضر ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و من کانا حج جس کے پاس جانور نہیں تھا سواری کا تو اس نے اپنا احرام کھول دیا کس طریقے سے کھولا کسرو تقسیر کی تو چونکہ قرآن مجید سکان حمید میں تقصیر کا بھی ذکر آیا ہے اور حلق کا بھی ذکر آیا ہے تو صحابہ اکرام علی مردوان نے یہ خیال کیا کہ عمرے کے احرام کھولتے ہوئے تقصیر کر لیتے ہیں تاکہ جب یوم نہر آئے ارفاظ سے واپس ہوں مزدلفہ سے واپس ہوں اور قربانیاں ہو جائیں تو نبی اکرم علیہ فاتو السلام بھی حلق کریں گے تو ہم بھی اس وقت حلق کروا لیں اگر آج حلق کروا لیتے ہیں تو پھر اس دن صرف اس طرح پڑے گا حقیقت تو الگ نہیں ہوگا اگر کہ وہ سورت تو الگ ہے تو انہوں نے تقصیر کی تمام حضرات نے جو راوی کہہ رہے ہیں اور جب حج سے حج کے احرام سے فارغ ہوئے تو پھر صحابہ اکرام علی امرزوان نے حلق کروایا اب نبی اکرم علیہ سات اسلام کا عمرہ جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے اشاک و چاش کے وقت نبی اکرم علیہ سات السلام حاضر ہوئے تھے مکہ مکرمہ میں اور زہر کی نماز سے پہلے ہی مسجد الحرام سے تشریف لے گئے نبی اکرم علیہ سات السلام کہاں تشریف لے گئے مکہ مکرمہ میں ایک وادی ہے اس وادی کو وادی محسب بھی کہا جاتا ہے وادی بتہ بھی کہا جاتا ہے وہاں پر جو قافلے والے تھے ان کا پڑاؤ تھا ظاہر بات اس وقت ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے اور نہ ہی اتنے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کے گھروں میں ٹھہر سکتے تھے نبی اکرم علیہ ساطو السلام اگر چاہتے تو وہاں جو مسلمان آباد تھے مکہ مکرمہ کے ان میں سے کسی کے گھر میں قیام کیا جا سکتا تھا لوگوں کی تو حسرت ہوگی کہ حضور علیہ ساطو السلام تشریف لائیں اور ہمارے غریب خانے پر قیام کریں لیکن ایسا نہیں ہوا نبی اکرم علیہ ساطو السلام اور رفقا کا جو پڑاؤ تھا وادی مہسب میں ہوتا ہے اور جنت مالا میں اگر آپ جائیں مولو شریف کی طرف سے جاتے ہیں راستہ ہے پیدل بھی جا سکتے ہیں تھوڑا سی آگے مسجد اجابہ ہے مطلب اگر پیدل جائیں گے تو تقریباً 35 منٹ لگ جائیں گے 35 سے منٹ کا سفر ہوگا اور گاڑی میں اگر جائیں تو 5 منٹ کا راستہ ہے تو وہ جو علاقہ ہے جہاں مسجد عجابہ قائم ہے یا وادی مہسب ہے تو نبی اکرم علیہ سرات والسلام یوں سمجھیں کہ آپ علیہ سرۃ السلام نے عمر کی ادائیگی کی اتوار کے دن اور مینا گئے ہیں آپ علیہ ساط والسلام جمعرات کے دن تو اتوار کو زہر سے لے کر اور مینا جانے کی فجر تک آپ علیہ ساطو السلام کا قیام اتوار پیر منگل بدھ اور جمعرات کی فجر تک اسی علاقے میں رہا آپ کا قیام ممکن ہے کہ بعض اوقات آپ علیہ ساطو السلام مسجد الحرام شریف تشریف لائے ہوں لیکن تواتر سے آئے ہوں اس کا ثبوت نہیں ہے بلکہ آپ نے بیشتر نمازیں اسی وادی میں ادا فرمائی وہیں جماعت کا اہتمام ہوتا تھا اور اس تعلق سے بھی بہت سارے واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں وقت بڑا مختصر ہے اور وہ سارے واقعات بیان کرنے کا دل تو چاہتا ہے لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا تو نبی اکرم علیہ خاتو السلام وہیں تشریف فرما رہے پھر آپ علیہ سات نے فجر کی نماز ادا فرمائی مکہ مکرمہ میں اب وہ جو فجر کی نماز ہے مسجد الحرام شریف میں ادا فرمائی یا اسی وادی میں ادا فرمائی اس کے سرات مجھے نہیں مل سکی البتہ یہ ہے کہ آپ علیہ سات والسلام نے خطبہ بھی ارشاد فرمایا خطبہ بھی ارشاد فرمایا اور اس کے بعد پھر راوی کہتے ہیں فلم کانا یوم الترویہ جب یوم ترویہ تھا توجہ الا مینا تو یہ کافلہ جو ہے اس نے مدینے اس نے مینا کی طرف توجہ کی مینا کی طرف متوجہ ہوئے تمام لوگ اور مینا کی طرف متوجہ کیسے ہوئے فل بالحجی جنہوں نے عمرے کا احرام کھول دیا تھا عمرہ کر کے تو انہوں نے حج کا احرام باندھا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم علیہ صاحب السلام اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے فصل بےحد ظہرہ ولاسر و ولیشا و تو مینا پہنچ کر پیارے اکا علی السلاطلام نے زہر اثر مغرب عشاء کی نمازیں اور فجر کی نماز جو ہے وہ پانچ نمازیں آپ علیہ سلاط والسلام نے عرفات جانے سے پہلے مینا میں ادا فرمائی سما مکسا کلیلن فجر پڑھنے کے بعد آپ تشریف فرما رہے جو سورج نکلے اور جب جائیں اس کی اہمیت کیوں ہے حدیث میں اس کے الفاظ آئے کہ فجر پڑ کے آپ مقیم رہے شمس یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا اور ہمارے نمائن لکھا کہ سورج پھر جب بلند بھی ہو گیا اس کے بعد آپ علیہ سات والسلام تشریف لے گئے یعنی آپ نے نکلنا شروع کیا قافلے نے روانگی شروع کی عرفات کی جانب تو عرفات جانے سے پہلے ہمارا بے من تم تو آپ علیہ السلاط والسلام نے میدان ارفات میں یعنی اون سے بنا بنے ہوئے خیمے کو نصب کرنے کا حکم انشاد فرمایا تد رب الہو بن نمیرہ نمیرہ جو جگہ تھی وہاں پر آپ علیہ السلاط والسلام کا خیمہ نصب کیا گیا اب نمیرہ کہتے ہیں عربی زبان میں چیتے کو تو شارحین نے لکھا کہ وہاں ایک پہاڑی تھی جو چتکبری تھی سفید و سیاہ رنگ کے اس میں پتھر تھے اس کا جو کلر تھا وہ اس انداز کا تھا کہ جیسے چیتے کی جلد ہوتی ہے اس مناسبت سے اس جگہ کو نمیرہ کہا گیا فسارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار علیہ فات السلام نے اپنا سفر شروع فرمایا ولا تشکرائشن اللہ ان واقف الحرام قریش کو ذرا برابر بھی شک نہیں تھا کہ حضور علیہ سات و السلام میں وقوف نہیں کریں گے یعنی وہ لوگ عرفات نہیں جاتے تھے قریش بلکہ مزدلفہ جا کر آ جاتے تھے وہ کہتے تھے ہم حرم کے کبوتر ہیں حرم سے باہر کیوں نکلیں ارفات حرم سے باہر ہے اور دیگر جو عرب قبائل تھے وہ عرفات جایا کرتے تھے تو قریش نے یہ سمجھا کہ ہم قریش ہیں حضور علی ساطلام بھی قریش سے ہیں تو آپ علیہ ساط السلام اپنا جو وقوف ہے وہ مزلفہ میں ہی کریں گے ایسا نہیں فرمایا آپ علی ساطلام نے بلکہ مزلفہ سے ہوتے ہوئے آپ علیہ السلاۃ السلام عرفات کی طرف جو ہے وہ گامزن ہوئے عرفات کی طرف متوجہ ہوئے اب مینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس راستے سے گئے یعنی مینا سے جب آپ عرفات گئے ہیں کس راستے سے گئے تو ایک روایت یہ ملتی ہے کہ دبن دب دود دب با دب ایک پہاڑ تھا جو کہ مسجد خیف کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اس پہاڑ کے ساتھ ساتھ ایک راستہ جا رہا تھا اس راستے سے نبی اکرم علیہ سلاۃ والسلام کا گزر ہوا اور اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ جو آ, وادی محسر ہے وہ بہت بڑی وادی نہیں ہے وہ م, ہم نے دے, جا کر دیکھا ہے وہاں پر وہ چھوٹی وادی ہے یعنی جہاں تک وہ وادی محسر ہے جہاں عذاب نازل ہوا تھا مزلفہ اور مینا کے درمیان ہے وہاں کوئی چیز نہیں ہے کوئی خیمہ نہیں ہے لیکن اس کی چڑائی جب تھوڑی سی آگے بڑھتی ہے تو خیمے لگا دیے گئے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وادی مختصر ہے اور اس وادی سے آپ کا گزر ہونا ثابت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ تو آپ علیہ ساتو اسلام نے مزدلفہ کو عبور کر لیا حتا اتا ارف یہاں تک کہ عرفہ پہنچ گئے فوج قد قدر لہو بی نمیرا نمیرہ میں آپ کا خیمہ نصب تھا فنزلہ پیہا وہاں آپ سواری سے اترے اور وہاں تشیف فرما رہے حت اذا زاغت شمس یعنی زہر سے پہلے ہی آپ پہنچ گئے زہرا کا وقت شروع نہیں ہوا ہے اس سے پہلے آپ علی سعۃ پہنچ گئے ہیں اور یہ بہت سارے صحابہ کرام علی مرضوان سے مروی ہے کہ زہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے انہوں نے وہاں پر غسل فرمایا اور وہاں پر غسل کرنا یعنی جب زہر کا وقت شروع نہیں ہوا نوز الحجہ کو میدان عرفات میں غسل کرنا اس کو ہمارے علماء نے سنت موقع لکھا ہے تو آپ عرفات میں تشریف فرما ہوئے اذا زاغات شمس ہو جب زوال ختم ہو گیا نبی اکرم علیسات نے سواری تیار کرنے کا حکم دیا فروحلت له سواری لائی گئی فا بطن الوادی فختم الناس نبی اکرم علیہ سات السلام وادی میں تشریف لائے اور خطبہ ارشاد فرمایا وہ خطبہ جسے دنیا خطبہ حجت الوداع کے نام سے جانتی ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عرفات میں قیام کے تین مرحلے تھے ایک زوال شروع ہونے سے پہلے ایک وہ جگہ جہاں آپ نے خطبہ اشاعت فرمایا اور ایک وہ جگہ جہاں آپ خطبہ اشاعت فرمانے کے بعد آگے بڑھے اور وہاں آپ نے وقوف فرمایا خطبہ کہاں ارشاد فرمایا وقوف کہاں فرمایا اسی سلسلے کو کنٹینیو رکھتے ہوئے اللہ نے چاہا تو اگلے ہفتے ہم یہ سن سکیں گے اگلے سلسلے میں ہم یہ سن سکیں گے کہ نبی اکرم علیہ صاحۃ السلام کا جو سفر حج تھا اس میں مزید کیا واقعات پیش آئے کس انداز پر یہ سفر حج کا بقیہ حصہ جاری رہا اور کن کن مناسب کی ادائیگی ہوتی رہی صلو حبیب صلی اللہ مسلم و سلیمبارک اللہ سیدنا مولانا محمد الکرم عبارکوز کافی تعداد میں ہیں ہمارے ساتھ میں محمد فہیم مستاری بڑا بورڈ کراچی سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ حج کران میں ہم جو ہے اپنے ملک پاکستان سے احرام پہن کے جانا ضروری ہے یا اگر ہم پہلے جائیں اور پھر حج کے چھ یا سات تاریخ کو مسجد عائشہ یا مزینہ جارانہ سے بھی حج کران کا احرام باندھ سکتے ہیں دیکھیے اس سوال کا جواب تو اگر آپ تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو واجبات حج ہم اپنے سلسلے میں بیان کر رہے ہیں تو اس میں جو پہلا واجب ہے میقات سے اس میں ہم نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے اور ایسا لگتا ہے ہمارے سلسلے میں بھی آپ دیر سے شامل ہوئے ہیں اگر آپ پہلے شامل ہوئے ہوتے تو یہ سوال نہ کرتے حج کرنے والا لازمی طور پر میکات سے باہر سے احرام باندھے گا یعنی مکہ مکرمہ سے یا مسجد عائشہ سے احرام نہیں مانا جا سکتا اور ویسے بھی اس غلط فہمی میں نہ رہیں عمرے کا جو احرام ہے وہ مس عائشہ سے جا کے مانتے ہیں مکہ مکرمہ میں رہنے والے لیکن جو حج کا احرام ہے جو حج جائیں گے وہ مکہ مکرمہ سے ہی باندھیں گے مست عائشہ آنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ان پر واجب ہے کہ حدود حرم سے ہی باندھیں عائشہ تو حدود حرم کے باہر ہے تو حج کران اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ یہاں سے جب جائے گا اپنے وطن سے اس وقت وہ احرام باندھے گا اور اس کی ایک اور صورت ہوتی ہے بعض وہ مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد مدینہ منورہ جانا ہوتا ہے پھر مکہ سے جب آ رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی احرام باندھ سکتے ہیں یا نہیں اور اب ہمارا جو حج ہے وہ کران ہوگا یا نہیں تو یہ مسئلہ علما کے درمیان مختلف فی ہے اور مسئلہ ہے میں صحیح کا کہ وہ ہوا یا نہیں ہوا فی الوقت ہماری رائے تو یہی ہے کہ ہم کے کران کی اجازت نہیں دیتے ٹھیک میرا سوال یہ ہے کہ چھ اور سات تواف عمرہ اور صحیح اور تواف قدوم اور صحیح کرنے کے بعد مزید عمرہ کر سکتا ہوں چھ اور سات میں یہ میرا سوال ہے ٹھیک بڑا ہی اہم سوال ہے بالکل نہیں کر سکتے آپ حالت احرام میں ہیں یا تو جو آپ نے صورت بیان کی ہے بیان کہ آپ نے کران کا احرام باندھا ہوا ہے تو کان کے احرام میں ایک عمرہ اور ایک حج ہو سکتا ہے بس اگر آپ نے مزید نیتیں کر لی تو بہت مشکلات کھڑی ہو جائیں گی آپ احرام میں رہتے ہوئے مزید احرام نہیں مان سکتے ٹھیک ہے یعنی ایک عمرہ کر لیا اب حج کریں حج کریں حج کے بعد پھر جب احرام کھل جائے گا حام کے کے بعد جتنے عمرے وہ کچھ دن ہوتا ہے تفصیلات عمرے کی مانت ہوتی ہے اس کے بعد عمرے کر سکتے ہیں البتہ اجتمو والے جب یہ گئے عمرے کا ارام کھول دیا انہوں نے پھر حج سے پہلے حج کا ارام ماننے سے پہلے عمریں کر سکتے ہیں خرشید رحمت بات کر رہا ہوں کراچی سے میرا یہ سوال ہے کہ جب حج مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد صرف ثواب کرتے ہیں یا صحیح بھی کی جاتی ہے صحیح حج سے پہلے بھی ہو سکتی ہے حج کی جو صحیح حج کے بعد بھی ہو سکتی ہے اور اگر کسی نے حج سے پہلے صحیح نہیں کی تو طواف زیارت کے بعد وہ لازمی طور پر صحیح کرے گا حج کا واجب ہے اس واجب کو سے برا مطلب بری ذمہ ہونے کا یہ راستہ ہے تو وہ صحیح کی جائے جی ہاں میرا سوال یہ ہے ہم سودیہ کے جو ہے نا وہ چھ سو کلو جو ہے نا جدہ سے دور رہتے ہیں ایک شہر میں ابھا وہاں سے ہم اگر جاتے ہیں جدہ میں پاسپورٹ بنوانے کی نیت سے پھر آگے جا کے پھر ہم جو ہے نا عمرہ کے لیے وہاں سے احرام باندھ لیتے ہیں تو کیا اس میں ہم پہ دم واجب ہوگا پلیز رہنمائی فرما دیجیے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے جنمن صورتحال نیچرل صورتحال اور ایک ہوتا ہے خود ساختہ صورتحال پیدا کرنا جی دونوں میں فرق ہے جی خد ساختہ صورتحال کیا ہوتی ہے ایک بندے نے کہا کہ جی میں نے جدہ جانا ہے وہاں مجھے کام ہے اور اس کے بعد میں مکہ جاؤں گا میں نے کہا کیا کام ہے کہ وہ مکے کی گاڑی پکڑنی ہے میں نے کہا بھائی وہ تو ہر حاجی جب جہاز سے اترتا ہے تو گاڑی تو پکڑتا ہی ہے ہو ایک دو گھنٹے بھی کرتا ہو تو اصل معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ جس کا ارادہ مکہ مکرمہ کا ہے وہ جب میقات سے آئے گا جدہ سے ہوتا ہوا احرام کے ساتھ آئے گا یا بغیر آئے گا یہ ایک بحث ہے اب اگر یہ صورتحال ہے کہ کسی کا ارادہ جو ہے وہ جدہ آنے کا ہے اس کو جدہ میں کام کاج ہے کوئی واقعات مصوفیت ہے پھر اس کی یہ نیت ہو جاتی ہے کہ چلو میں عمرہ بھی کر لوں یہ اور صورت ہے اور ایک آدمی وہ ہے جو چلا ہے اس نیت سے کہ میں عمرہ کروں گا جا کے اور وہ جو ہے وہ مختلف ضلع بانے تلاش کرتا ہے اس کا معاملہ مختلف ہے میں ان کو جو جواب دے رہا ہوں اس جواب پر کوئی اپنے مسئلے کو قیاس نہ کرے یہ واضح رہنا چاہیے تو جو صورت انہوں نے بیان کی ہے ان کے لیے احرام ماننا ضروری نہیں ہے یہ جدہ بغیر ارام کیا سکتے ہیں اور پھر اگر یہ عمرہ کرنے جائیں گے تو مسجد عائشہ سے آرام مان لے یعنی حرم سے باہر جہاں سے بچائیں آرام مانگ سکتے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم